مورخہ 18 ستمبر سن 2008 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بکام اسماعیل مرکز فیصلہ قبل بیان فرما رہے ہیں موضوع ہے چنگے بدر تیار کردہ علمی کیفیٹ گھر کیسی اور سیدھی ملنے کا پتہ لوگ فرمال ہے علمی کیفیٹ گھر دکان نمبر پانچ نرس تبلیغی مرکز مدنی مسجد فاطمہ پلازا بلاک نمبر سیون فیڈرل بی ایریا کراچی علمی کیفٹ گھر فون نمبر سکس ایٹ 0332179409 السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى <تصفيق> الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشير ونذير وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوشكوا الامم ان فدا عليكم كما تداعى الاسئله الى قصعتها قالوا او من قله نحن يومئذ يا رسول الله قال لا بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غفاء كغفاء السيل ولا ينزعن الله من صدور عبادكم المهابه منكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن قيل ما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهيه الموت وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله بعثني كافة للناس رحمه فادعوا عني او کما قال میرے محترم بھائیوں اور دوستو یہ دنیا جزا اور سزا کی جگہ نہیں ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور دن بنایا ہے جسے کبھی اللہ النشور کبھی یوم تغابن اور کبھی القارآ اور کبھی الحقہ اور کبھی یوم الدین مختلف ناموں سے اللہ قیامت کو بیان کرتا ہے دنیا جزا اور سزا کے لیے نامکمل جگہ ہے ایک ایسا جہان چاہیے جہاں جزا بھی پوری ہو سزا بھی پوری ہو اور دنیا میں یہ بات عملاً ناممکن ایک آدمی نے دس قتل کیے وہ پھانسی چڑھ گیا وہ ایک کے بدلے میں قتل ہوا ہے باقی نو کا بدلہ ابھی باقی ہے کیسے لیں تو مر چکا ہے اب اس کی میت کو دس دفعہ چڑھاؤ چاہے دس ہزار دفعہ پھانسی پہ چڑھاؤ اس کے لیے تو برابر ہو گیا ہے تو اللہ تعالی نے اس جہان کو محنت کا عمل کا اور امتحان کا جہان بنایا ہے افاحصب تم انما خلق نا تم یہاں بیکار نہیں آئے اح سبل انسان کا ان سدا تمہیں ایسے نہیں چھوڑ دیا جائے گا بلکہ بلا و رسولنا لدم میرے فرشتے تمہارے ساتھ ہیں ہر چیز تمہاری لکھ رہے ہیں ان علیہ فرین پر پہرے دار ہیں کرا بڑے عزت والے ہیں خیانت نہیں کرتے زیادتی نہیں کرتے کمی بھی نہیں کرتے کرا من شرافت والے ہیں کیا ان کا کام لکھنا ہے لکھنا تجھ سے غلط ہوا الٹے ہاتھ والا لکھے گا مجھ سے تجھ سے صحیح ہوا سیدھے ہاتھ والا لکھے گا ہم سوتے ہیں وہ نہیں سوتے انسان سوتا ہے اللہ نہیں سوتا لا ولا نوم اللہ کے فرشتے نہیں سوتے تو اس کا ایک نظام ہے ما من قول إلا لديه تمہاری زبان سے بول نکلتا ہے اور لکھنے والا اسے اچکتا ہے اور بند کرتا ہے محفوظ کرتا ہے اور پھر قیامت کے دن اللہ میری کتاب میرے آگے کرے گا اور مجھ سے کہے گا کتابک کپا بے نفس کل یوم کا یہ تیری زندگی کی کتاب ہے پڑھو ہل متبی الصالحون میرے نیک لکھنے والے فرشتوں نے کوئی زیادتی کی کوئی کمی کی کوئی نہیں ہے تو پھر یہ پکارے گا میں لحد الکتاب لاغ رغیرہ ولا کبیرا اللہ میں مر گیا یہ کیسی کتاب آئی ہے جس نے میری خلوت و جلوت اندھیرے اور اجالے جوانی اور بڑھاپے کے سورے کیے کرائے کو میرے آگے کر دیا عین المفر کہیں بھاگ جاؤں کہیں چھپ جاؤں تو میرا اللہ پہلے ہی اس کا دروازہ بند کر کے کہہ چکا ہے لا کل لا وزر ربک یوم میں مستقر آج نہیں بھاگ سکتے یہ پاکستان نہیں ہے کہ بھاگ جاؤ یہ دنیا نہیں ہے کہ بھاگ جاؤ کم خافیہ چھپ جاؤں چھپ بھی نہیں سکتے ہو آل اللہ کے سامنے آگے تو اصل جزاک سزا کی جگہ اللہ نے موت کے بعد بنائی ہے جہاں فریق ان فل جنت وہ فریق انفل صغیر ایک طبقہ جنت میں جائے گا ایک جہنم میں جائے گا انسان کے یہاں تین چیزیں ہیں جو اس کو راہبری کا کام دے رہی ہیں اس کائنات میں تین چیزیں ہیں جو انسان کے لیے ہدایت کا سامان میسر کر رہی ہیں ایک بذات خود یہ کائنات ہے کہ یہ دعوت دیتی ہے کہ میرا کوئی بنانے والا ہے اور تیرا بھی کوئی بنانے والا ہے میں بھی کائنات کا حصہ ہوں تو میں تلاش کروں وہ کون ہے ان فی خلق سما ہوا کے زمین آسمان کیوں نہیں دیکھتے ہو وقت لا فل لن نہ دن اور رات میں غور کیوں نہیں کرتے ہو بل فل الناس بڑے بڑے خوفناک سمندروں میں تمہارے چھوٹے چھوٹے جہاز کیسے ایک کنارے سے دوسرے کنارے چلے جاتے ہیں اس پہ غور کیوں نہیں کرتے ہو سمندر کی ایک موج ساری زمین کو نگل سکتی ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے لاکھوں جہاز جو حرکت کر رہے ہیں یہ کیسے پار نکل جاتے ہیں کون پار لگاتا ہے اما یا آسمان کا برستا ہوا پانی اور بادلوں کی گرج اور بجلیوں کی چمک اور قوس و زا کے رنگ اور قطرہ قطرہ پانی کا گرنا اور برسنا اور زمین میں جذب ہونا یہ تمہیں نہیں بتا رہا کہ کوئی ہے تو وہ کون ہے ببر من حنکل لداب پھر چاروں طرف دیکھو عجب عجب رنگ کی مخلوق ہے کیا کیا رنگ ہیں کیا کیا روپ ہیں کیا کیا آدات ہیں کیا کیا صفات ہیں اور کیا کیا ان کی شکلیں ہیں صورتیں ہیں اور کیا کیا ان کے اندر نفے اور نقصان ہیں یہ سب نہیں بتا رہے کہ کون ہے اس کا بنانے والا و تصریف اور ہوائیں کبھی بادل لائیں کبھی بادل اڑا کے لے گئیں کبھی طوفان بن کے آئیں کبھی سرسر بنے کبھی سباب بنے کبھی عقیم بنے کبھی نسیم بنے کبھی آصفات بنے کبھی آصفات بنے کبھی مرسلات بنے کبھی حاملات بنے ایک ہوا میں چار رحمت کی ہوائیں چار عذاب کی ہوائیں یہ ہواؤں کا چلنا اور ہیر پھر اور بگولوں کا اٹھنا یہ نہیں بتاتا کہ کوئی ہے کون ہے تلاش کرو صحاب المسخر بین سما اول ارب زمین آسمان کے درمیان بادلوں کا کھڑے ہو جانا سیاہ دھواں کھڑا ہوا ہے ایک کالا بادل دس لاکھ ٹن پانی اپنے اندر رکھتا ہے ایک ہی برس جائے تو پورا پاکستان غرق ہو کے رہ جائے کون ہے جو اندازے سے اتارتا ہے اور ترتیب سے اتارتا ہے پھر یہاں برساتا ہے ادھر سے روک دیتا ہے مسجد کے دائیں طرف بارش ہے بائیں طرف رکی ہوئی ہے بائیں طرف بارش ہے دائیں طرف رکی ہوئی ہے سڑک کے اس بار بارش ہے ادھر کوئی نہیں یہ کون کر رہا ہے پیوسی بہی مئی عشا و یسرف ہو اما یہ کوئی ہے جو جہاں چاہتا ہے برساتا ہے یہ کائنات جو غور کرے گا اس سے نظر آئے گا کہ کوئی ہے سنوریم آیاتی نا فل آفوق وسیع انفسم حق تیت الحمد انحق میں اس کائنات کے ذرے ذرے میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تمہارے اپنے اندر تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا یہاں تک اگر تم صحیح عقل رکھتے ہو گے تو تم پکار اٹھو گے انحق یہ حق ہے اور کوئی اس کا بنانے والا ہے وہ بھی حق ہے رب ربکم الحق وہ بھی, وہ بھی حق ہے وہ بھی حق ہے اور یہ سب کچھ بھی حق ہے تو یہ کائنات ایک, ایک, دا ایک دائی ہے ایک مبلغ ہے یہ کائنات تبلیغ کر رہی ہے کوئی ہے دوسرا نظام اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے الحما پھجو رہا و تقواہ میں نے تیرے اندر برائی کا الہام ڈال دیا اور اشائی کا الہام پیدا کر دیا جو نہ کسی مذہب کو مانتے ہیں نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ جنت کو مانتے ہیں نہ دا جہنم کو مانتے ہیں نہ آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں نہ وہ فرشتوں کو مانتے ہیں اور وہ لا مذہب ہیں اور کہتے ہیں اللہ کوئی نہیں ہے تو پھر وہ چوری کو برا کیوں سمجھتے ہیں وہ چوری کو جرم کیوں سمجھتے ہیں یہ انہیں کہاں سے پتا چلا کہ چوری جرم ہے انہیں کہاں پتہ چلا کیسے پتہ چلا کہ قتل کرنا جرم ہے اور جھوٹ بولنا جرم ہے اور دھوکہ دینا جرم ہے اور فراڈ کرنا یہ, یہ جرم ہے یہ انہیں کیسے پتا چلا یہ چیزیں تو اللہ نے بتائیں اور اللہ کے نبیوں نے بتائیں اور اللہ کے دین نے ان حدود کو قائم کیا لیکن یہ تو کہتا ہے نہ میں اللہ کو مانتا ہوں نہ میں کائنات کے کسی خالق کو مانتا ہوں یہ شروع سے ہے اور ہمیشہ رہے گی جو یونان کا فلسفہ تھا اور آج چین بھی اسی پر ہے تو پھر وہ چوری کو برا کیوں کہتا ہے وہ ماں باپ کی نافرمانی کو برا کیوں کہتا ہے وہ زنا کو برا کیوں کہتا ہے تو یہ الہام ہے الہام ہے ایک آدمی اللہ کو کچھ نہیں مانتا لیکن وہ اپنی جائیداد غریبوں کے نام وقف کر کے جا رہا ہے یہ کیوں کر کے جا رہا ہے یہ الہام ہے یہ الہام ہے ایک آدمی نہ جنت کا ماننے والا نہ جہنم کا ماننے والا نہ جزا سزا کا ماننے والا پھر وہ فقیروں کو کھانے کھلا رہا ہے اور ہسپتال بنا رہا ہے اور گنگا رام کے نام پر ہسپتال بن رہا ہے اور گلاب دیوی کے نام پہ ہسپتال بن رہا ہے یہ نیکی کا فطری الہام ہے کوئی بتانے والا نہ ہو کوئی سمجھانے والا نہ ہو انسان کے اندر ایک, ایک خود کار نظام ہے ایک آٹومیٹک سسٹم ہے جو اسے کہتا ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے ایک ہندو نے میں 1982 میں دو مہینے ہندوستان میں گزارے تو ایک ہندو نے خود کہا ہمارا بھی کوئی مذہب ہے ہم ایک مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں جب وہ پرانی ہو جاتی ہے تو خود ہی اسے پھینک دیتے ہیں پھر نئی مورتی لے کے آ جاتے ہیں یہ بھی کوئی دین ہے یہ بھی کوئی مذہب ہے اب شرک کا برا ہونا اس کے اپنے اندر سے بول رہا ہے حالانکہ اس کو بتانے والا کوئی نہیں ہے یہ دو ہیں دو باتیں ہیں جو انسان کی ہدایت کا سامان اس کو مہیا کرتی ہیں اور اس کے اندر ایک طلب پیدا ہوتی ہے کہ میں کسی کو ڈھونڈوں سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں سے ہیں عشرہ مبشرہ دس صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے ایک وقت میں ایک مجلس میں جنت کی بشارت اور آپ نے کہا ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی اور علی جنتی اور طلحہ جنتی اور زبیر جنتی اور سعد بن و ابی وقاص جنتی اور عبد الرحمان بن عوف جنتی ابو عبیدہ بن جراح جنتی اور سید ابن زید جنتی یہ 10 اور آپ نے فرمایا کہ اے لوگو تم اللہ کی اتنی بندگی کرو کہ تم تم ایک مسجد کا ستون بن جاؤ تم اللہ کی اتنی بندگی کرو کہ تم زمین میں گڑ جاؤ اور اتنے روزے رکھو کہ تم سوکھ کے کانٹا بن جاؤ اور تم اتنے سجدے کرو کہ تمہارے تمہارے ماتھے پر بکری کے گھٹنوں کی طرح نشان پڑ جائیں میں پھر دوہراتا ہوں اے لوگ تم اللہ کی اتنی بندگی کرو کہ زمین میں لکڑی کی طرح گڑ جاؤ اتنے روزے رکھو کہ سوکھ کے کانٹا بن جاؤ اتنی اتنے سجدے کرو کہ تمہارے ماتھوں پر بکری کے گھٹوں کی طرح نشان بن جائیں یہ تم کر رہے ہو لیکن ان دس میں سے ان دس میں سے کسی ایک کے بارے میں اگر تم بغض لے کے مر گئے تو اللہ تمہیں منہ کے بل جہنم میں گرا دے گا میں پھر کہتا ہوں ان دس میں سے کسی ایک کے بارے میں اگر تم دل میں بغض لے کے مر گئے تمہیں جہنم کی آپ کے حوالے کر دے گا یہ سعید بن زید ہیں ان کے والد ہیں زید بن و بن نفیل اور یہ ابھی اللہ کے نبی کا ظہور نہیں ہوا اور یہ بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے تھے اور کہتے اے قریش کی جماعت اللہ کی قسم تم گمراہ ہو چکے ہو یہ پتھر ہیں یہ نفع نہیں دیتے یہ نقصان نہیں دیتے اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے کاش مجھے پتا ہوتا وہ کون ہے تو میں اس کی عبادت کرتا میں تمہاری عبادت سے بےزار اب دین کا نہیں پتا چلا ہے لیکن اس کائنات نے اور اندر کے الحام نے اس نقطے تک پہنچایا کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے اگر مجھے پتا ہوتا میں اس کے آگے سر جکا تھا اور وہ جب حضرت سعید ابن زید ایمان لائے باپ نے کہا سعید میں تیرے باپ کو جنت میں دیکھ رہا ہوں تیرا باپ جنت میں ہے دو یہ کائنات بتاتی ہے کہ کائنات کا کوئی خالق ہے علم نجعل الارض نہادا والجبال اوتادا و ازواجا وجعلنا نوم کم وجعلنا بجالن لباسا بجال معاشا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ فوق شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وہ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً و حجا بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ ماں انسجا یہ میرے اللہ میرا اللہ دعوت دے رہے غور کرو غور کرو غور کرو پھر دوسری طرح تم اشد و خلقن اما ام بنا ہا رفاسم کہا وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك ضحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرصاها متاعا لكم ولأنعامكم فرد ستر قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلق من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما امره فلينظر الانسان الى طعامه انا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا بفاكية وابا متاعلكم ولانعامكم فره امن خلق السماوات والارض وانزل انہارا جالل ہا رواسی وجال بین الحر حاجہ ام اللہ لا یہ میں نے نمونے کے طور پر چند آیا آپ کے سامنے بغیر ترجمہ کے پردی ہیں ان سب میں اللہ کہہ رہا ہے یہ ساری کائنات تمہیں بتائے گی کوئی ہے تم پیسے کے فکر سے نکلو تو تمہیں پتا چلے گا کوئی ہے وفی پھر یہ تمہارا اپنا وجود تمہیں بتائے گا وفی انفسکم افلا تبصرون سرون غور کیوں نہیں کرتے ہو تم کیسے بنے ہوئے ہو کیوں نہیں غور کرتے ہو تمہارا تمہاری ابتدا کیا ہے صفر حلل انسان حین مین دہرلم کن شعی امد پورا تم کچھ نہیں تھے کچھ صفر سے بنے ہو صفر زیرو پھر کیا ہوا ولقد خلق خلقل انسان من نطف امشاج پھر دو پانی اس پانی سے پہلے ولقد خلقل انسان من من منفین مٹی مٹی سے غذا سے منی فم جاؤ نطفت خلق نتفت علق فلق نل علق نل مبغت آخر تبارک اللہ حسن الخلین دیکھتے نہیں ہو یہ گندے پانی کا وجود کیسے بول رہا ہے کیسے ممبر پہ بیٹھا ہے کیسے دفتر میں بیٹھا ہے کیسے جہاز اڑا رہا ہے کیسے کشتیاں چلا رہا ہے کیسے زمین سے تیل نکال رہا ہے کیسے ہوا میں اڑ رہا ہے اور کیسے یہ دریاؤں کے رخ پھیر رہا ہے اور ڈیم بنا رہا ہے اور نہریں نکال رہا ہے اور بجلی بنا رہا ہے اور غلے اگا رہا ہے اور یہ کیسے نظام دنیا کے نظام میں متحرک ہے یہ ایک نطفہ یہ تمہیں نہیں بتاتا کوئی ہے کہ تمہارے اندر اچھائی اور برائی کا پیمانہ جب ایک آدمی اللہ کو نہیں مانتا پھر وہ چوری کو برا کیوں کہتا ہے اللہ کو نہیں مانتا پھر وہ زنا کو برا کیوں کہتا ہے وہ اللہ کو نہیں مانتا پھر ماں باپ کی نافرمانی کو برا کیوں سمجھتا ہے یہ اندر کا الہام ہے الحام یہ دو راہبر ہیں خاموش تیسرا نظام جس پر آ کر چونکہ یہ دونوں ادھورے ہیں یہ دونوں مجھے یہاں تک تو پہنچاتے ہیں کہ کوئی ہے کوئی ہے وہ کون ہے یہ سوال باقی رہ جاتا ہے اس سوال کے حل کرنے کے لیے پھر اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کو بھیجا سوا لاکھ نبی وہ اس خلا کو مکمل کرنے آئے کہ میں اپنی فطرت سے یہاں تک تو پہنچ گیا کہ یہ برا ہے یہ گنا ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے اور یہ پتھر ہے یہ کچھ نہیں یہ آگ ہے یہ کچھ نہیں یہ تو بندر ہے یہ کچھ نہیں یہ تو گائے ہے یہ کچھ نہیں وہ خود پہنچ گیا لیکن اب وہ کون ہے جس پالوں تو سب کچھ پالوں جس دوں تو سب کچھ کھو دوں وہ کون ہے یہ سوال میرے بس کا نہ تھا تو اس میں لن ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کو بھیج کر آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الاولین والآخرین بنا کر وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین وما ارسلناکا الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا تبارک اللذی نزل الخرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا یا میرے رب نے قد جاؤکم من الله نور وکتاب مبین اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیجا آخری نبی آخری رسول آخری کتاب آخری شریعت آخری ملت آخری دین آخری مذہب اختم کتاب حم القطب بب شریعت شرائ بب یہ پہلی کتابوں میں اللہ نے فرمایا کہ وہ آئے گا اور اس کی تفیل سارا آسمانی کتابیں ساری کتابیں مکمل ہوگی اور وہ آئے گا اور اس کی توفیل شریعت مکمل ہوگی وہ آئے گا اس کی توفیل دین مکمل ہوگا وہ آئے گا اور اس کی توفیل انسانوں کو ہدایت ملے گی اندھوں کو روشنی ملے گی بہروں کو بہروں کو سن مسما ملے گی اور اندھوں کو بینائی ملے گی گوگوں کو بول ملے گا گمراہوں کو راہ ملے گی پھٹکے منزل ملے گی ٹوٹے ہوئے جڑیں گے لڑے ہوئے آپس میں ملیں گے سلح کریں گے اور وہ آئے گا اور اس کی توفیل کروڑوں انسان نہیں لامحدود انسان جہنم سے نکل کر جنت کی راہوں پر چلنے والے आ گے آفتحبی آیو نن آن آفتحبی آمیا آ گانند سوما ہاں آئی وہ آیا آخ آیا کان کھلے وہ آیا وہ اہدی بھی بہ وہ آیا ہدایت آئی بھی بعد القلا وہ آیا تھوڑے زیادہ ہو گئے اغنی بھی بعد العیلا وہ آیا فقیر غنی ہو گئے وہ آیا وہ آیا تو قرآن آیا وہ آیا تو شریعت آئی وہ آیا تو استنكد بى آم ميں نے نہ من الحاظ وہ آیا تو اس کے تو لا محدود انسان جہنم سے ہٹ کے جنت کی طرف چلے وہ آیا تو ٹوٹے ہوئے جڑ گئے تو الف بھی بین مختلف احواہن متفر کا وہ قلوب, قلوب مختلف وہ آیا تو اس کے توفیل ٹوٹے دل جڑے اور قبیلے امت بنے بھٹکے راہ میلی اور وہ آیا تو ہدایت کا امام بن کر آیا الہدی امام ہو وہ آیا تو وہ عدل کا بول لے کر آیا الحق منتقا ہو حق اس کا بول بنا بل عدل و ہو عدل اس کی شریعت اور اس کا دین بنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار بن کر آئے آزم علیہ السلام سے سلسل سلسلہ چلا دیش میں شیطان آیا وہ اپنی طاقت لے کر آیا اب دو طاقتیں انسان کے اندر تھیں وہ برائی کو بھی پہچانتا ہے وہ اچھائی کو بھی پہچانتا ہے دو طاقتیں باہر آ گئیں ایک اللہ کے نبیوں کی طاقت جنہوں نے حق کی طرف بلایا ایک شیطان اور اس کے ساتھیوں کی طاقت جنہوں نے جھوٹ کی طرف اور باطل کی طرف بلایا اب طاقتیں اندر میں دونوں موجود ہیں لیکن کیا ہوا کچھ لوگ ایسے بنے جنہوں نے شیطان کی پکار پہ لبیک کہا کچھ لوگ ایسے بنے جنہوں نے نبیوں کی پکار پر لبیک کہا یہ حق تو باطل اسی دن اترے تھے جس دن آدم علیہ السلام آئے اسی دن ابلی عیسوی آیا جس دن آدم علیہ السلام نے قدم رکھا زمین پر اسی دن شیطان نے بھی قدم رکھا زمین پر شیطان کی بھی دعوت چلی اور آدم علیہ السلام کی بھی دعوت چلی شیطان کی دعوت پہ قابیل تیار ہوا اور آدم کی دعوت پہ حابیل تیار ہوا قابیل نے حابیل کو قتل کیا پہلا قاتل پہلا نا فرمان اور پہلا فاسق اور پہلا زمین پہ جرم کرنے والا دونوں سگے بھائی دونوں ایک ماں کا دودھ پینے والے سنو میری بات غور سے سنو یہ اشارہ ہے یہ اشارہ ہے کہ اپنوں میں لڑائیاں ہوتی رہیں گی بھائی بھائی سے ٹکرا گا باپ بیٹے سے ٹکرا جائے گا ہاں چچا بھتیجے سے ٹکرا جائے گا خون خون سے ٹکرائے گا پہلے دن یہ ہوا ہے تو یہ قصہ احتمام سے کیوں سنایا میرے اللہ نے اعلان کیا ہے اشارہ کر کے حابیل بننا قابل نہ بننا تم مظلوم بن جانا ظالم نہ بننا حابیل بن جانا سام تک تم پر اللہ کی رحمت رہے گی اگر تم قابل بن گئے تو جو لانت قابل پہ برستی چلی آ رہی ہے وہ تم پر بھی برسے گی تم قبر میں جاؤ گے تم تب بھی تمہاری قبر پر اللہ کی لانت برستی رہے گی اور تمہاری قبر ظلمت کا یہ تیرا باپ سویا ہوا کن جذبات کے ساتھ اس قبر پر پہ پہنچی ہوں اور اس مہینے میں کتنی قبر کی حاضریاں دی ہوں گی کہیں لکھا ہوا نہیں ہے ایسے ہی دل ڈھونڈتا ہے کہ بتنی کتنی صبح ہیں کتنی شام میں قبر کے سرانے بیٹھ کے اپنے آنسو بہائے ہوں گے اور اپنے اندر کے غبار دھوئے ہوں گے اور بچے کو سا لے کے جاتی ہوں گی کہ یہ تیرا باپ ہے ایک مہینے کے بعد یہ سب قافلہ واپس آ رہا ہے اب وا کے مقام پر پہنچتے ہیں تو ماں بیمار اچانک بیماری آتی ہے اس لیے میں قیاس کرتا ہوں ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا کیاس کرتا ہوں اللہ عالم کیا ہوا موت آگی بس اور کیا ہوا لیکن لگتا ہے جیسے ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا کہ آپ ماتھے پہ پسی اور بولنا چاہتی ہیں بولا نہیں جا رہا بس دیکھتی ہیں زبان نہیں چل رہی کیوں سر کو جھٹک جھٹکا دیتی ہیں بولنا چاہتی ہیں بولا نہیں جا رہا زبان بند ہو چکی ہے بس دیکھ رہی ہیں اور اللہ کہنا سہ میں وہ خوف زیادہ ہیں کہ میری ماں کو ہوا کیا ہے چوبیس سال کی عمر میں زندگی ہار گئی ہے چوبیس چھبیس سال یہ سارے الفاظ ملتے ہیں تو جب شما بجھنے لگی ہے تو سارا زور لگا کے نا آخری جملہ بولا کلو میل کلو حی میتھ کل جدید بال ہر زندہ نے مرنا ہے اور ہر جوانی نے پرانا ہونا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے میرے جانے کا وقت آ چکا ہے لیکن لیکن میں تو جا, جا رہی ہوں لیکن یہ میرا بچہ ایک دن آئے گا سارے عالم کو روشن کرے گا میں ان کے آخری کلمات تھے پھر شمع گل ہوئی ہے اور اللہ کے نبی ماں کے سینے پذر رکھ کے پتہ نہیں کتنا رویا وہ کیسے رویا وہ غم اتنا سینے پر ہائے ہائے پتہ نہیں کس نے قبر کھو دی وہاں سے بستی میں گیا تھا سن دو ہزار میں قبر کی زیارت کے لیے اندر جنگل میں ہے بڑی مشکل سے ایک ڈرائیبر کو لے کے پہنچا تھا سڑک کوئی نہیں جاتی تو ابو جہل نے کا نہیں ہم بدر جائیں گے وہاں عورتیں نچائیں گے وہاں شرابے پیئیں گے وہاں اونٹ زبہ کریں گے تاکہ ساری دنیا پر ہماری دھاک بیٹھ جائے اور سارے عرب کو پتہ چل جائے کہ مسلمان ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے وہ موت ان کو کھینچ کے لے جا رہی تھی یہ پہنچے ہیں سولہ رمضان کو بدر کے میدان میں الردوق القصوا اور مسلمان پہنچے ہیں الردوت الدنیہ یہ سولہ کو ادھر پہنچے ہیں اور یہ مارچ کی تیرہ تاریخ اور چھ سو چوبیس سے عیسوی اور مارچ کی تیرہ تاریخ تھی اور سترہ رمضان المبارک آپ نے مشورہ کیا بھائی سفرا ایک جگہ تھی وہاں مشورہ کیا کہ بھائی کیا کریں ان نفری خن من المین لکارے کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو لڑنے نہیں نکلے تھے ہم تو قافلے کے لیے نکلے تھے تو ہمارے پاس تو پوری تیاری نہیں ہے کیا تیاری ہے پورے لشکر میں دو گھوڑے ایک زبیر کے پاس ایک مقداد رضی اللہ عنہ اور پورے لشکر میں آٹھ تلواریں اور ستر اونٹنیا اور آٹھ زرہ پوش باقی ڈنڈا بردار تو یا رسول اللہ اب یہ تو بہت بڑا لشکر آ گیا ہے تو مقداد کھڑے ہوئے تو یا رسول اللہ لا نقول كما قالت بنو اسرائیل اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعد يا رسول الله ہم بنو اسرائیل نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں موسیٰ کو جیسے انہوں نے کہا تھا تو جا اور تیرا رب جا کے لڑو جب ملک فتح ہو ہمیں بلا لینا ہم آ جائیں گے یا رسول اللہ ہم ایسا نہیں کریں گے ہم آپ کے آگے لڑیں گے آپ کے پیچھے لڑیں گے آپ کے دائیں لڑیں گے آپ کے بائیں لڑیں گے ہماری لاشوں سے گزر کر کوئی آپ تک پہنچے گا اس سے پہلے کوئی آپ کے پاس آ نہیں سکتا آپ نے کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے بکر نے کھڑے ہو کر یہی کہا آپ نے کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے تو پھر مدینے والوں کو خیال ہوا شاید اللہ کا نبی ہم سے پوچھنا چاہتا ہے جو بار بار پوچھ رہے ہیں چونکہ اس لشکر میں 86 مہاجرین ہیں اور 313 ٹوٹل ہیں 86 مہاجرین ہیں اور باقی سارے کے سارے وہ انصار ہیں وہ زیادہ ہیں یہ تھوڑے ہیں اور معاہدے میں یہ تھا کے مدینے میں رہ کے حفاظت کریں گے باہر کا معاہدہ نہیں تھا تو سات کھڑے ہوئے کہا رسول اللہ لگتا ہے یا نا یورید اب ہم سے رائے لینا چاہتے ہیں کام نے کہا ہاں. تو کہنے کے کہ ہمارا خیال تھا ہمارے بھائی مہاجر جو کہہ رہے ہیں وہی وہ ہماری رائے ہے لیکن اگر آپ ہم سے الگ رائے لینا چاہتے ہیں تو یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کو سچا جانا آسمان سے اتری خبروں کو سچا جانا آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا فصل حبال منشیتا جہاں جوڑنا ہے جوڑ دو وقتا حبال منشیتا جہاں توڑنا ہے توڑ دو سالم منشیتا جہاں صلاح کروانی ہے کروا دو وہاں ارب منشی جس سے لڑوانا ہے لڑوا دو خود میں نے اموالینا ماں جو مال لینا ہے لے لی لو ماں اموالینا کانا احبا لنا جو مال آپ لے لیں گے وہ ہمیں زیادہ محبوب ہے اس سے جو آپ چھوڑ دیں گے میرے رب کی قسم اب حکم دیں آپ حکم دیں پہاڑوں سے کود جاؤ ہم کود جائیں گے سمندر میں آگ لگا دو آ, چھلانگ لگا دو ہم چھلانگ لگائیں گے آگ میں جل جاؤ ہم سب جل جائیں گے ہمارا بچہ بھی پیچھے نہ ہٹے گا آپ کو دوڑا چلے جاؤ تو ہم پیچھے اڑ کے اڑنے والا غبار بھی نہ دیکھیں گے اور آپ کے فرمان پر برکل الغات تک اپنے اونٹوں کو دوڑا چلے جائیں گے بلحر بھی <الْلِخَا> ہم نے آج تک سینوں پہ تیر کھایا ہے ہم نے پشت پر کبھی زخم نہیں کھایا اب ہمیں کروائیں جو کروانا چاہتے ہیں تو کا چہرہ کھل گیا کہا بس اللہ کی مدد آ گئی اللہ کی مدد آ گئی پھر اب آپ نے باقاعدہ لشکر بنایا دائیں طرف جھنڈا پکڑا زبیر بن عوام کے ہاتھ میں اور ان کو دائیں طرف کے لشکر کا سردار بنایا بائیں طرف بائیں طرف مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کو بائیں طرف والوں کا کی قیادت سونپی اور ساسا رضی اللہ تعالیٰ کو پچھڑوں کی قیادت سونپی اور بیچ میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑا جھنڈا یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی چادر تھی سیاہ اس سے یہ بڑا جھنڈا بنایا گیا تھا یہ جھنڈا اللہ کے رسول کی طرف سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہوا تھا تو اس طرح آپ نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا اور بدر کی طرف آپ نے خوش فرمایا جمعے کا دن آیا جمعے کا, کا دن آیا ہے تو آپ نے سورج کو پیچھے رکھا آگے نہیں رکھا تاکہ ہتھیاروں کی چمک سے آنکھوں میں روشنی پڑ کر دیکھنے میں تکلیف نہ ہو یہ اللہ کا دیا ہوا علم تھا آپ پہلی لڑائی لڑ رہے ہیں لیکن ایسی صف بندی ہے کہ ساری دنیا کے جرنیل حیران ہے کہ یہ ایک ایسا علم ہے جو اس مدینے کے شاہ سوار کو دیا جا رہا ہے پھر آپ نے صف بنائی ارب میں صف بنا کے لڑنے کا رواج نہیں تھا حلہ بولتے تھے حلہ تو آپ نے صفیں بنائیں تین سو تیرہ کی صفیں بنائیں اور سب کو اسے صف میں کھڑا کیا سواد ابن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ ذرا آگے نکلے کھڑے تھے تو آپ نے آپ کے ہاتھ میں تیر تھا تو آپ نے پیٹ میں مارا تو سواد پیچھے ہٹو تو وہ ننگے بدن تھے صرف ایک تحمد میں لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے تو کہا رسول اللہ اوجعتنی تین آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے مجھے یہ تیر مار کے اور آپ عدل کرنے والے ہیں مجھے بدلہ دیں تو آپ نے کہا لے لو بدلہ کہ نہیں میرا پیٹ ننگا ہے آپ اپنا پیٹ ننگا کریں تاکہ میں اپنا پورا بدلہ لے سکوں تو آپ نے اپنے پیٹ سے کرتا ہٹایا تو انہوں نے دوڑ لگائی اور آپ کو چمٹ کر اس جگہ پیٹ کو چومنا شروع کر دیا اور رونے لگے آپ نے کہا سواد ہی کیا کہ یا رسول اللہ پتہ نہیں کون مرے کون جیے تو میں نے چاہا کہ آخری چیز یہ ہو کہ میرا بدن آپ کے بدن کے ساتھ لگ جائے میں نے صرف یہ چاہا میرا یہ شہید ہوئے یہ چودہ شوہدا میں سے سواد ابن غزیہ بھی ہیں یہ شوہدا میں سے ہیں تو آپ نے سب بندی کی تو اتبا بن ربیع بڑے سمجھدار آدمی تھے بڑے سمجھدار آدمی تھے ان کے پاس حکیم ابن و حضام آئے کہنے گیا اتبا مت لڑو آگے اپنے ہی تو ہیں مت لڑو یہ ابو جہل کو نے کہا میں تو خود نہیں لڑنا چاہتا پر اس کم کو سمجھاؤ ابو جہل ہو میں تیاروں میں واپس ہو جاتا ہوں تو حکیم بن حضام آئے ابو جہل کے پاس اول حکم مت لڑو سامنے اپنے کھڑے ہوئے ہیں تو غصے میں مجھے پتہ ہے قطب کیوں نہیں لڑنا چاہتا اس کا اپنا بیٹا جو کھڑا ہے یہ عجب جنگ واہ واہ کیا لوگ تھے سامنے باپ باپ بیٹا آمنے سامنے ادھر ابو حذیفہ کھڑے ہیں ادھر رتبا باپ کھڑا ہوا ہے ادھر ابو حضیفہ کھڑے ہیں. ادھر بھائی کھڑا ہوا ولید ادھر ابو حذیفہ کھڑے ہیں. ادھر چچا ہے شیبہ ادھر حمزہ کھڑے ہیں ادھر عباس کھڑا ہوا ادھر علی کھڑے ہیں ادھر عقیل کھڑا ہوا ہے ادھر ابو بیدہ بن جرا ہیں اور ادھر عبد اللہ بن جرا باپ کافروں کی طرف بیٹا ایمان والوں کی طرف ابو بیدا بن ذرا اشرا مبشرہ میں سے ہیں وہ آج ایمان کا جھنڈا لے کر کھڑے ہیں. باپ افر کا جھنڈا لے کر کھڑا ہوا ہے علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں حق کا جھنڈا ہے ابھی اکیل مسلمان نہیں ہوئے تھے بعد میں وہ اہل بادل کے ساتھ کھڑے ہیں ادھر حمزہ اللہ کا نام لے کر کھڑے ہیں ادھر عباس یہ اگرچہ اندر سے مسلمان ہو گئے تھے اسلام دکھایا نہیں تھا بتایا نہیں تھا اپنا لیکن وہ باطل والوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ادھر ابو حذیفہ ہیں اور ادھر سورا خاندان باپ بھی کھڑا ہے چچا بھی کھڑا ہے بھتیجہ بھی کھڑا ہے ادھر حضرت عمر کھڑے ہیں اوسام عاص بن جشام بن مغیرہ سگا مامو کھڑا ہوا ہے ادھر طلح بن عبید اللہ ہیں ادھر عمیر بن عثمان سگا چچا ہے ادھر ابو بکر صدیق ہیں ادھر عبد الرحمان بن ابھی بکر ہے ادھر مصحف بن عمیر ہے ادھر ابو ابو عزیز بن عمیر ہے سگے بھائی سامنے کھڑے ہوئے ہیں ادھر کا بیٹا ابو عزیز ادھر عمر کا بیٹا مصحب ادھر ابو بکر حق کی نشانی ادھر عبد الرحمان کفر والوں کے ساتھ قاتل کی نشانی ادھر اللہ کا رسول ہے اور ادھر داماد ابو الاس ہے اوسام چچا ہے اوسام چچا زاد بھائی ہے یہ عجب جنگ دنیا میں لڑی گئی ہے یہ عجب تماشا کائنات نے دیکھا ہے یہ کیا مارے گا تھا ابو نے کا نہیں خون کی ندیاں بہیں گی سب جا کے ہم واپس لوٹیں گے مجھے پتا ہے اتبا کہتا ہے میرا بیٹھا نہ مارا جائے بدبختی غالب آئی تھی تو پھر اتبا نے کہا اتبا نے میں اپنے لشکر کو ترتیب دیا ایک جھنڈا اس نے پکڑایا ابو عزیز بن آئے کفر کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ابو عزیز یہ کون ہے امیر کا بیٹھا ہے اور میرے نبی کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہے مصاحب یہ کون ہے امیر کا بیٹا کفر کا جھنڈا ایک بھائی کے ہاتھ میں ہے اور حق کا جھنڈا دوسرے بھائی کے ہاتھ میں ہے اور دونوں امیر کے بیٹے ہیں یہ ابو عزیز ہے وہ مصحب ہے یہ عجب جنگ نظر بن ہارس کو دوسرا جھنڈا طلح بن ابھی تلح کو تیسرا جھنڈا اور سو گھوڑ سوار تھے چھ سو زرا پوچھ تھے سات سو اونٹنیاں تھیں اور تین سو اس میں تلواریں تھیں اور سالاروں پر بن گھوڑ سواروں کا سب قائد بنایا ہارس بن ہشام ابو جہل کے بھائی کو اور دائیں طرف کی طرف کی اس نے دائیں طرف, طرف, طرف کا سردار بنایا ہار عمیر کو اور بائیں طرف کا سردار بنا عام ربن آبد ود کو اور خود درمیان میں جھنڈا لے کر کھڑا ہوا تو سب سے پہلا جو تھانہ پانچا وہ قریش کے حق میں گیا کہ حضرت عمر کے غلام نکلے مہجاہ تو اس کو ایک مکی نے نکل کے قتل کیا تو سورے کوفروں کا اولو ہوبل اولو ہوبل ہوبل زند آباد ہوبل باد کے نعرے لگانے شروع کر دیے مسلمانوں کا نعرہ تھا یا ہئیو یا قیوم یہ اللہ کے نبی نے کہا جب تم کتھم کتھا ہو جاؤ اور پہچان نہ رہے کیونکہ مسلمانوں کی وردی کوئی نہیں تھی اپنے اپنے لباس میں تھے تو مسلمانوں کا اس دن نعرہ تھا یا ہیو یا قیوم یا ہیو یا قوم تو کافروں کے سینے وہ چوڑے ہو گئے حوصلے بلند ہو گئے تو رتبا اور شیبہ اور ولید یہ اتبا شیبہ بھائی ولید اور کا بیٹا یہ تینوں نکلے ابو حذیفہ نے باپ کو پہچانا تلوار نکالی اور بھاگے اپنے باپ سے لڑنے کے لیے قربان جاؤ اللہ کے رسول پہ ابو حذفا واپس آ جاؤ قطارحمینی کر واپس آ جاؤ ابو حذیفہ کو واپس, واپس بلا لیا نکلنے نہیں دیا برنہ وہ نکلے تھے بے قرار ہو کے کہ میں جاتا ہوں اپنے باپ اور بھائی سے لڑنے کے لیے تو ان کو واپس بلایا انسار میں سے اوف معوت اور عبد اللہ بین رواہا یہ تین آدمی نکلے تو چونکہ لوہے میں تھے تو خطبہ نے کہا کون لوگوں کہاں مدینے والے کہ واپس چلے جاؤ تم شریف لوگ ہو تم سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے چلے جاؤ کا محمد اخر ایلینا افاانا اپنی قوم ہماری طرف بھیج لوہا لوہے سے ٹکر کھاتا ہے تو آپ نے کہا حمزہ اٹھو اللہ اس کے رسول کے علی اٹھو اللہ اس کے رسول کے عبید اٹھو اللہ اس کے رسول کے عبید عبید, عبید ابین حارف یا آپ کے تایا سب سے بڑا بیٹا عبد المطلیف کا حارف یہ تینوں آئے کیونکہ تینوں لوہے میں تھے تو اسبا نے پوچھا کون ہو کہ میں ہوں اسد اللہ و اسد و رسول ہی حمزہ میں ہوں اللہ اس کا رسول کا شیر حمزہ یہ کون ہے یہ علی کہاں اب ٹکر ہے اب ٹکر ہے دونوں طرف کے لشکر کھڑے ہیں اور میرے نبی کے ہاتھ اٹھے ہیں عجب لڑائی ہے جن کے پاس نہیں تھے نا ہتھیار انہیں پتھر کٹھے کر کے رکھے تھے پتھر پتھروں پر ڈھیر لگا کے رکھے تھے کہ نہ ہاتھ میں ڈنڈا نہ ہاتھ میں نیزا نہ ہاتھ میں تلوار ہے تو پتھر کٹھے ہوئے تھے کہ جو آئے گا مجھ کو پتھر ماریں گے تو جو نہتے تھے انہوں نے پتھروں کے ڈھیر لگا کے رکھے ہوئے تھے اور اپنے صف بندی کی ہوئی تھی اور کویش نے پہلے روب ڈالنے کے لیے کیا کیا اس نے انہوں نے سو گھوڑ سوار چاروں طرف دوڑائے اور امیر بن ابی ابھی سے کہا ایک چکر لگاؤ ان کے غریب تو سو گھوڑ سوار ایک دم جو دوڑے اور مٹی اور غبار اور تھوڑوں کے ہن ہناٹ روک پڑا تو میرے نبی نے فرمایا ثابت قدم رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے اور کوئی اپنی جگہ سے ہیلے نہیں جب تک میں نہ کہوں قدم کوئی آگے نہ اٹھائے اور فرمایا کہ جب تک کوئی قریب نہ آئے تیر نہ چلانا تیر چلانا جب زد میں آئیں اور تم تھوڑے ہو وہ زیادہ ہیں تمہیں گھیرے میں ڈالنے لگے تو اپنے دائیں بائیں تیر انداز کہ تم تیر مار کے گھیرانا بننے دینا جب فاصلہ کم ہو جائے پھر نیزے اٹھانا جب گتھم گتھا ہو جائے پھر تلوار کا آسرا لینا ضرورت کے مطابق اور حملے میں پہل نہ کرنا ہم پہل کرنے والے نہیں ہیں میں حملے میں پہل نہ کرنا یہ بھی تین سردار ان کے کٹھے مارے گئے تو اب دونوں طرف قریشی خون ایک حق کے داحی ایک باطل کے دہی انہوں نے اپنی طرف سے ہر ایک نے اپنی جوانی کے اور بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ زمین آسمان بھی نیا نظارہ دیکھ رہے تھے حضرت حمزہ نے اسبا کو قتل کر دیا اور حضرت علی نے ولید کو قتل کر دیا شیبا کو شیبا اور حمزہ ٹکرا حضرت حمزہ نے شیبا کو قتل کیا علی نے ولید کو قتل کیا اسبا نے عبید کو تلوار ماری ان کی ٹانگ یہاں سے کٹ گئی الگ ہو گئی ان کا گودا باہر نکل آیا تو حضرت علی اور حمزہ نے آگے بڑھ کے اتبا کو بھی قتل کر دیا اور حضرت وید کو اٹھا کر لائے تو اللہ کے نبی کے سامنے رکھا تو اللہ کے نبی کے کیسے پاؤں پکڑ لیے اور سپنا سر پاؤں میں رکھ دیا کا یا رسول اللہ تو شہید کیا میں شہید نہیں ہوا ہوں کب بلا انا الیک شاہد میں کامت گواہی دوں گا کہ تو شہید ہے وہ کہنے کے کہ یا رسول اللہ آج اگر ابو طالب زندہ ہوتے تو نے پتا چل جاتا تو ان کے اس شعر کا میں زیادہ حقدار ہوں محمتا محما نسرو ابنا ابنائنا علی یہ ابو طالب کا قصیدہ لامیہ ہے نوے اشعار کا قصیدہ ہے جس کے ایک شعر میں یہ تھا کہ اللہ کے اس بیت اس کے اس کابا کے رب کی قسم تم جھوٹ ہو کہ ہم محمد کی حفاظت نہ کریں گے ہم اس کے دائیں بائیں لڑیں گے یہاں تک کہ ہمارے لاشیں لگ جائیں گے اور بچوں سے جی جد... وہاں یہ دفن ہوئے میں ایک بدو کو لے کر ان کی قبر پہ گیا تھا ویسے کوئی نہیں وہاں جا سکتا وہ اپنی یادداشت اللہ ملانے والا بدر میں مل گیا تھا تو وہ اس کو ہم ساتھ لے کر سڑک وہاں بھی سڑک کوئی نہیں جاتی وہ بڑی جیب سے ایک عرب کی اس نے ڈال دی کھائیوں میں تو اوپر نیچے ہوتے ہوتے ہوتے اندر جا کر ایک جگہ کہ یہ ہے پہلا پہ پہلا رسول کا شہید عبیدہ بن عبید ایک مرتبہ آپ کا وہاں سے گزر ہوا تو ساری وادی میں خوشبو پھیل گئی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ خوشبو کیسی ہے کیا تمہیں نہیں پتا عبید کی قبر یہاں ہے یہ وہاں سے خوشبو ہے جو پھیل رہی ہے ایک ہوا کا جھونکا آیا نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کہ جبریل آ گئے پانچ سو فرشتوں کے ساتھ پھر دوسرا کہ یا رسول اللہ یہ کیا گئے پانچ سو فرشتوں کے ساتھ نسرو اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ ان اللہ عزیز حکیم اِنشی کم ان آسا امنة منه ونزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجل الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت بهل اخدام اذ يعهي ربك الى الملائكة اني معاكم تثبت الذين امنوا سألقي في قلوب الذين كفر رعب فاضربوا فوق الاناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بانهم شاق الله ورسوله ومن يشاقك الله ورسوله فان الله شديد العقاب يصاري ايات بدر کے موقع پر اتری ہوئی ہیں اب کمزور ہیں تھوڑے ہیں اوپر سے اللہ تو پکار رہے یا اللہ یا اللہ مدد فرما تو میرے رب کا قرآن آیا ڈرو نہیں ایک ہزار فرشتے آ گئے ہزار قریشی ہزار فرشتے ہزار کافر آئے ہزار فرشتے آ گئے. تو پھر عبیدہ بن سعید بن آس یہ عرب کا پہلوان تھا وہ چیخ ہوا نکلا جب تین سردار قتل ہو گئے تو وہ سارا لوہے میں غرق تھا صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں اتنی باقی سارا لوہا ہی لوہا تھا تو حضرت زبیر زبیر جو سیدھے ہاتھ کے لشکر کے سردار اور جھنڈا بردار تھے انہوں نے جھنڈا گاڑا اور پیر کی طرح نکلے تیزی کے ساتھ یہ جب ہجرت حبشینوں نے کی تھی تو انہوں نے برچھا چلانا وہ ویشی جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا حبشہ کا یہ فن تھا دور سے برچی مارنا یہ نشانہ انہوں نے حفشہ میں رہتے ہوئے یہ انہوں نے اس میں مہارت حاصل کی تھی تو وہ لوہے میں غرت کوئی جگہ نہیں سوائے ان آخوں کے تو وہ جب انہوں نے دیکھا اور تیزی سے آئے جب دیکھا تو کوئی جگہ وار کرنے کی نہیں ہے تو انہوں نے دور سے ہی نا برچی کو لے کر یوں مارا ہے تو سیدھا جا کر اس کے آنکھوں میں لگی یہاں اور اس کے دماغ کے پار نکل گئی وہ چکرا کے گرا پہلے وار میں صحابہ نے زور سے تقبیر پڑی جو گرا تھا اس کے سینے پر چڑھ کر برچی کو جو کھینچا تو وہ ٹیڑی ہو گئی تو وہ نکلی تو بعد میں وہ برچی اللہ کے نبی نے حضرت زبیر سے مانگ لی کہ یہ مجھے دے دو تو آپ نے ان کو آپ کو ہدیت نے حمایت فرما دی پھر وہ خو کے پاس وہ برچی منتقل ہوتی رہی منتقل ہوتی رہی اس کے بعد وریش نے عام حملے کا حکم دے دیا پھر اللہ کا نبی سجدے میں گر گیا اے اللہ آج اگر یہ ہلاک ہو گئے تو تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہ ہوگا اتنی بڑی گواہی کسی کے لیے نہیں آئی یہ تین سو تیرا اگر ہلاک ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا عجب دڑائی ہو رہی ہے عبداللہ اپنے بیٹے کو تلاش کر رہا ہے ابو عبیدہ کو تلاش کر رہا ہے اور ابو عبیدہ کوشش کر رہا ہے کہ باپ سے میری تلوار نہ ٹکرائے باپ سے میری ٹکر نہ ہو لیکن کب تک آخر باپ بیٹا آمنے سامنے ہوئے ہیں اور ابو ابیدا نے اپنے ہاتھ سے باپ کی گردن کو اڑا دیا تو میرے نبی نے کہا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے عمر رضی اللہ عنہ وہ اپنے ماموں کو ڈھونڈ رہے ہیں اور ایک وار میں ان کی گردن اڑا رہے ہیں عبد الرحمان بن ابھی بکر ایمان لانے کے بعد اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں ابا ابو بکر سے بدر کی لڑائی میں تم میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے میں چاہتا تمہیں قتل کر دیتا پر میں نے روک لیا تلوار ابو بکر نے کہا بیٹا اگر تم میری تلوار کے نیچے آتا تو میری تلوار چل جاتی میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا کیا عجب کائنات کی کہانی ہے خونی رشتے آپس میں صرف اللہ کے لیے ٹکرا گئے ہیں نہیں بھائی آپ ابو حزیفا سامنے ولید ابو حزیفا سامنے اتبا باپ ابو ح زیفا سامنے چچا شہبا ابو جہل سامنے بھائی ایا بن ابھی ربیہ ان دونوں کی ماں ایک ہے باپ الگ الگ ہے وہ بن ہیشام ہے یہ بن ابھی ہے ابو جہل سامنے بھائی ایا بن ابھی ربیا ادھر عبد الرحمن بن ابی بکر اور ابو بکر رضی اللہ ہو یہ آمنے سامنے ادھر اللہ بن عبید اللہ اور سامنے عمیر بن عثمان سگا چچا ہے ادھر مصہ بن عمیر ادھر ابو عزیز بن عمیر ادھر عمر بن خطاب ادھر آس بن ہشام بن مغیرہ یہ ادھر اللہ کا رسول ادھر ابو العاص ادھر علی ادھر عقیل ادھر حمزہ ادھر عباس یہ عجب کائنات نے نظارہ دیکھا ہے پھر میرے اللہ نے فرشتوں کو اتارا جب فرشتے اترے تو شیطان جو سوراقہ بن مالک کی شکل میں تھا اور حارس کا ہاتھ پکڑ کے کہہ رہا تھا غالب مینی جار الحکوم آج تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا آج میں جو تمہارے ساتھ ہوں جبریل آئے پانچ سو فرش تھے میکا پانچ سو فرشتے تو ہارس کا ہاتھ شیطان نے پکڑا ہوا اور یوں ہلاتا ہوا جا رہا تھا ایسے بڑے موڈ میں تھا hein? بڑے موڈ میں کہنے لگا آج, آج میں تو, تو انہوں پروا ہی کوئی نہیں جب دیکھا نا جبری میکا ہاتھ چھڑایا اور اس کی ہوا خارج ہوئی اور وہ ہو گیا بےلی نو پت لگ گیا وہ ہارث نہ ہوگا کہاں جا رہے ہو کہا اپنی فکر کرو آ گیا سیر و لے ہوں اپنی فکر کرو مالا ترون اور جوں بھاگا اور جو بھاگا اور جا کر سمندر میں چھلانگ لگائی اور کہیں گے یا اللہ وعدہ نہ بھولنی انعام دا سیر لائے میری جان بچا رب وعدک اکلدی واد میرے مولا وعدہ نہ بھولنا وعدہ نہ بھولنا تو نے مجھے کہا تھا کیا میں کچھ نہیں کہوں گا لہذا میں نو کچھ نہ انانو لائے جو مرضی کرنے کر ایک پل نہیں گزرا ستر مارے گئے ستر پکڑے گئے عباس رضی اللہ تعالی عنہ کیسے آدمی تھے جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تو پاؤں زمین پر اور جب وہ آواز لگاتے تھے تو آٹھ میل تک جاتی تھی ایک دفعہ ایک عورت کی احمل فاکت گئے ان کی آواز کی شدت سے تو وہ کیسا آدمی ہوگا اس کو چھوٹے قد کا ایک انصاری صحابی ابو یوسر وہ مشکیں ہاتھ باندھ کے لے کے آ رہا اب حضرت عباس بڑے شرمندہ کے ہاتھی کو چوہا پکڑ کے لائے ایسا قد کا تناسب تو انہوں نے شرمندگی مٹانے کے لیے کہا بتیجے مجھے اس نے نہیں پکڑا کوئی اور تھا زمین آسمان کے درمیان جس نے میری میرے ہاتھ باندھ دیے تو ابر یسر کہنے یا رسول اللہ یہ غلط کہہ رہا ہے میں نے ہی پکڑا ہے تو خط فقط اد ملکن کریم چپ کر اللہ نے فرشتے کے ذریعے سے تیری مدد کی ہے بھاگے سب سے پہلا جو مکے پہنچا وہ حسمان بن حابس خزائی تھا اور اس نے شور مشایا ابو الحکم قتل ہو گیا اتبا قتل ہو گیا ولید قتل ہو گیا شیبہ قتل ہو گیا عبیدہ قتل ہو گیا تو صفوان بن امیہ یہ حتیم میں بیٹھا تھا کہنے کا یہ پاگل ہے یہ پاگل ہو گیا ہے یہ کسی بات کر رہا ہے اس سے پوچھو صفوان کا کیا ہوا تاکہ پتہ چل جائے تو لوگوں نے کہا صفوان کا کیا ہوا کیا وہ تو وہ بیٹھا ہوا ہے وہ کہاں تھا ہاں اس کے باپ امیہ کو میں قتل ہوتے دیکھ کر آ رہا ہوں اس کے بھائی عمر کو میں قتل ہوتے دیکھ کے آ رہا ہوں پھر تو مدینے میں کوہرم مچ گیا پھر پیچھے ابو سفیان بن حارث یہ پہنچا اور اس نے کہا کہ ابائی ہمیں تانا نہ دو ہمیں لان تان نہ کرو وہ تو آسمان سے کوئی لشکر اترا تھا جنہوں نے ہمیں گاجر ملی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا ہمیں بھاگنے کا تانا نہ دو ابو لاہب اس وقت وہ بری حالت میں تھا وہ پہنچا تو جب اس نے یہ سنا کہ یہ آسمان زمین سے کچھ اترا تو حضرت عباس کے غلام رافے ابو رافے وہ وہاں بیٹھے تھے انہوں نے کہا وہ ضرور فرشتے ہوں گے تو ابو لہب نے اس کو مارنا شروع کیا کہ تم بھی ایسی غلط باتیں کرتے ہو تو ام فضل نے سر پہ ابو لہب کے لاٹھی ماری وہ خون آلودوں کے پیچھے ہٹا اور تین دن چیچک میں مبتلا لے کے ایسا مرا کہ اس کے بیٹے بھی اس کے لاش کے قریب نہ گئے اور اللہ تبارک وطالعہ نے لیو حق الحق الباطل پہلے چودہ سال کے بعد اللہ نے دکھایا کہ دعوت دینے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے جب دعوت دینے والے اللہ کی رضا کے ساتھ اور لوگوں سے کچھ نہ چاہتے ہوئے اللہ کا بول بولتے رہتے ہیں بولتے رہتے ہیں اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آتا ہے اور بے سرو سامان لوگ کل چودہ آدمی شہید ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے بادل کا غرور خاک میں ملا دیا اور مال غنیمت الگ اور آپ نے مال غنیمت میں سے دو چیزیں پسند کی ایک ابو جہل کا اونٹ اسکر اس کا نام تھا اور ایک تلوار منبے بن حجاج کی اس کا نام ذوالفقار تھا یہ تلوار پھر آپ نے خندق کی لڑائی میں حضرت علی کو دی جس سے انہوں نے عامر بن عبد ود کو قتل کیا تھا اور باقی آپ نے مالک غنیمت وہاں تقسیم کیا تین دن آپ نے وہاں کیا فرمایا تین دن آئے آئے. اتبا کی لاش کو گھسیٹ کے لے جا رہے تھے تو ان کے بیٹے ابو حذیفہ کا رنگ نیلا پڑ گیا تو آپ کی نظر پڑی تو آپ نے کہا ابو حذیفہ باپ کے مرنے کا غم ہو رہا ہے کیا نہیں آ رہا سول اس کا غم نہیں ہو رہا غم یہ ہے کہ میرا باپ بڑا سردار تھا بڑا عقل مند تھا اسلام سے پتہ نہیں کیوں محروم رہ گیا اور آج کفر پہ مر گیا مجھے باپ کے کفر پہ مرنے کا غم آپ نے کہا ابو جال ڈھونڈو کدھر ہے ابو جال کو ڈھونڈنے کے لیے عبداللہ بن مسعود تو اس کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی زخمی پڑا تھا تو انہوں نے اس کی داڑھی کو پکڑا اور کون کہا میں عبد کہ اللہ نے مسعود کام رسوا کر دیا دیکھ لیا کہا کیا ہوا اگر میری قوم نے مجھے مار دیا تو اس میں رسوائی کی کیا بات ہے اس میں رسوائی کی کیا بات ہے پر افسوس ہے کہ یہ کمیوں کے ہاتھوں میں مارا گیا کاشتکاروں کے ہاتھوں میں مارا گیا مدینے والے مدینے والوں کو کم ہی کہہ رہا تھا کاشتکار میں کمیوں کے ہاتھوں مارا گیا پھر یہ عبداللہ بن مسعود چرواہے تھے اور حز علی تھے کہنے لگا ارے چرواہے کے بیٹے تو بہت بڑے سردار کے سینے پہ چڑھنے لگا ہے تو یہ میری تلوار لے اس سے میرا سر کاٹ اور نیچے سے کاٹ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بڑے سردار کا سر ہے اور اپنے ساتھی کو جا کے بتا دیں میں کل تم سے جتنی نفرت کرتا تھا اس وقت اس سے دگنی نفرت کر رہا ہوں یہ اس بد وقت کے آخری الفاظ جب اس کا سر کاٹ کے سامنے لایا گیا تو آپ نے کہا یہ میری امت کا فرعون ہے اور یہ فرعون موسا کے فرعون سے شدید ہے کہ موسا کا فرعون ڈوبنے پر کہنے لگا میں کلمہ پڑتا ہوں میں کلما پڑھتا ہوں لیکن اس امت کے فرعون نے کہا کہ میں کل کی نسبت آج زیادہ نفرت کرتا ہوں راو نے ہارسا کو خوشخبری دے کر بھیجا مدینے کے ایک طرف اور, اور, اور, اور, اور عبداللہ بن رواح کو بھیجا اوالی کی طرف یہ دو آدمی خوشخبری دینے کے لیے مدینہ پہنچے ہیں اور پھر تین دن وہاں قیام کرنے کے بعد آپ کا لشکر واپس آیا ہے. پھر اللہ کا آخری وعدہ پورا ہوا اندھی فرد علیق القرآن دکا آٹھ آ چکی ہے اور اور سلح ہدیبی قريش نے توڑ دیا بنو خزا بنو بکر وقت زیادہ ہو گيا میں صرف اشارہ کر رہا ہوں ان میں آپس میں انہوں نے بدعہدى کی قریش نے بنو بکر کا ساتھ دیا بنو خزا پہ حملہ کیا اور ان کے چاليس آدمى یا بيس آدمى قتل ہوئے تو یہ بدیل لبن ورقا الخا آپ کے پاس فریاد لے کر آیا کہ یا رسول اللہ ہمارے ساتھ بد اہدی ہوئی ہے تو آپ نے دس ہزار کا لشکر تیار کیا اور راستے میں قبائل کو حکم دیا کہ جدر سے ہم گزرے ہمارے ساتھ ملتے جاؤ اور آپ نے جانے کا ایسا نظام بنایا کہ آخر وقت تک مکے والوں کو پتہ نہیں چلا کہ مدینے والے ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے ہیں یہ بھی رمضان یہ بھی رمضان دس رمضان کو آپ نکلے دس رمضان اور جنوری کی تین تاریخ تھی پھر آپ چھ سو تیس عیسوی اور بیس رمضان کو جمعہ کا دن آ چکا ہے جمعہ جمعہ کا دن ہے اور آپ وہ بھی جمعہ تھا یہ بھی جمعہ ہے منگل کو نکلے جمعہ کو پہنچے اور دس ہزار کا لشکر آج کل ایک جگہ ہے اس کا نام ہے وادی فاطمہ اس کا پرانا نام ہے مرت دہران اس کا نیا نام ہے وادی فاطمہ ترکی دور میں ایک نیک عورت تھی ترک تر، ترکی کی اس نے یہ ساری وادی خرید کر حاجیوں کے لیے وقف کر دی تھی اس لیے اس کا نام ہے وادی فاطمہ دس ہزار کا لشکر یہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا کہ ابو سفیان پکڑے گئے اور بدل بن عبر کا ساتھ تو ابو سفیان کو پکڑ کر حضرت عباس لا رہے ہیں اللہ کے نبی کے خیمے میں حضرت عمر کی نظر پڑی چونکہ جنوری کا مہینہ تھا چاروں طرف آگ جل رہی تھی ٹھنڈک تھی تو آپ کی روشنی میں حضرت عمر نے دیکھا ابو سفیان انہیں تلوار نکالی اور پیشے بھاگے کہ آج میں ابو سفیان کو قتل کروں گا اتنے میں وہ اللہ کے نبی کے خیمے میں داخل ہو چکے ہیں ابو سفیان ہے مجھے اجازت دے میں اس کا سر اڑاؤں آپ نے کہا نہیں امان عباس نے کہا میں امان دے چکا ہوں پھر آپ نے کہا ابو سفیان اب بھی وقت نہیں آیا تو لا الہ الا اللہ کہلے. کہ آ گیا ہے. بات یہ تیرا رب سچا ہے میرا جھوٹا ہے پھر آپ نے کہا کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم محمد الرسول اللہ کہ لے تو پتا کیا کہا نہیں کہا ابھی نہیں ابھی دل نہیں مانگا کہ تو اللہ کا رسول ہے تو عباس کہنے گا کہ پڑھ لے پڑھ لے مان لے ورنہ پیچھے عمر کھڑا ہے اس کی اس کی تلوار تیری کھوپڑی میں اترے گی تو پھر ڈر کے کہنے کا کہ اچھا تو اللہ کا رسول ہے ابھی دل نہیں مانا اوپر اوپر سے کہا آپ نے کہا عباس اس کو رات خیمے میں رکھو جب فجر کی اذان ہوئی تو لوگ اٹھے تو ابو سفیان نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں حملہ کا نہیں نماز کہا ابو سفیان یہ تیرے کی ہر بات مانتے ہیں جب صبح ہوئی فجر کے بعد تو آپ نے لشکر کو دس حصوں میں تقسیم کیا گیارہواں اپنے پاس دس لشکر بنائے اور وادی فاطمہ مرت زاران سے پرانی سڑک پر مکے جاؤ تو جتنی یہ ہے نا مسجد کی چوڑائی اتنی چوڑائی ہے اور ادھر بھی ایک پہاڑ ہے اور ادھر بھی ایک پہاڑ ہے اور وہاں آ کر یہ وادی بن جاتی پھر آگے وہ کھل جاتی ہے ادھر وادی فاطمہ ہے آگے مکے کی وادی ہے بیچ میں یہ دو پہاڑ ہیں تو آپ نے حضرت عباس سے کہا ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا کرو تاکہ آج اللہ کے لشکر گزریں گے یہ دیکھے گا ان علی کل قرآن لڑک دکا آج ہونے لگا ہے تو آپ نے سب سے پہلے خالد بن ولید کو جھنڈا دیا اور وہ ایک ہزار کا بنو سلیم کا لشکر لے کر گزرے ابو سفیان کو دیکھ کر کہا اللہ اکبر ابو سفیان نے کہا یہ کون ہے کہا یہ خالد بن ولید کا اچھا وہ چھوکرا الغلام یہ بھی سردار بن گیا پھر اس کے پیچھے آپ نے زبیر بن عوام کو بھیجا 500 سو کا لشکر دے کر انہوں نے ان کے ساتھ مہاجرین تھے اور مدینے کے اطراف کے لوگ تھے انہوں نے کہا اللہ اکبر تو ابو سفیان نے کا یہ کون ہے کہا یہ زبیر. کہ زبیر زبیر تیری بہن کا بیٹا صفیہ کا بیٹا کہا ہاں تو چپ ہو گیا چونکہ رشتے داری تھی نا وہاں چپ ہو گیا پھر پیچھے گزرا ابو زرغفاری تین سو کا لشکر اور جھنڈا ہاتھ میں تو نے کہا اللہ اکبر سفیان نے کا یہ کون ہے کہ یہ بنو غفار۔ بنو غفار کی میری کیا لڑائی ہے یہ ایسے ہی آگے ہیں تلوار اٹھا کے پھر اس کے پیچھے آپ لے بنو اسلم کو بھیجا برائدہ جھنڈا اٹھاگا چار سو کا لشکر انہوں نے کہا اللہ اکبر کہے کون ہے کہ یہ بنو اسلم کہ یہ تو بڑے شریف لوگ تھے یہ بھی لڑنے کے لیے آگ ہے پھر آپ نے پیچھے بنو کا بن عمر کا لشکر بھیجا پانچ سو اور بشیر ابن و شیبان رضیان کا ہاتھ میں جھنڈا انہوں نے کہا اللہ اکبر کہیے کون ہے کہ یہ بنو قعب ہیں تو چپ ہو گیا پھر اس کے پیچھے آپ نے مزینہ کو بھیجا ایک ہزار کا لشکر نعمان مقرن المزنی ہاتھ میں جھنڈا ان کا اللہ ہو اکبر کہ یہ مزینہ ہیں کہ مزینہ کو کیا ضرورت تھی ہم سے لڑائی کرنے کی یہ بھی آج بڑے سردار بن کے آ ہیں اس کے پیچھے آپ نے جوہینا کو بھیجا آٹھ سو کا لشکر محبت بن خالد الجانی کے ہاتھ میں جھنڈا ان کا اللہ ہو اکبر کہیے کون ہے یہ جو چپ رہا اس کے پیچھے بنو بکر کو بھیجا دو سو کا لشکر اب وہ واقعی کے ہاتھ میں جھنڈا ان کا اللہ اکبر کہ یہ بنو بکرک ہو بنو بکر کا آج ان کی وجہ سے مکے والوں کو یہ منہ دیکھنا نصیب ہو رہا ہے چونکہ بنو بکر کی وجہ سے یہ ساری لڑائی ہوئی ہے پھر وہ لمبا قصہ چلا جائے گا بنو بکر سبب بنے وہی مسلمان ہو کے اب ساتھ چل پڑے ہیں تو کیا انہیں کی وجہ سے آج ہم یہ آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں پھر اس کے پیچھے اس کے پیچھے ہم نے بنو بنولیس کو بھیجا ڈھائی سو کا لشکر سب اللہ اکبر کہ, یہ کون ہے کہ یہ بنو لیس ہیں پھر اس کے پیچھے آپ نے بنو اشرا کو بھیجا ماقل بن سینان الشائی تین سو کا لشکر اللہ اکبر کہ یہ کون ہے کہ یہ بنو اشیہ ہیں بنو اشرا یہ تو محمد کے بڑے دشمن تھے یہ کیسے اس کے دوست بن گئے وہ کبھی تبصرہ کرے کبھی چپ ہو جائے پھر ایک دم ہوبار اٹھا اور غبار میں کچھ نظر نہیں آ رہا اور گھوڑوں کے نہ ہناٹ اور اونٹوں کی بل ہٹ اور بیچ میں ایک آواز بڑی کڑک دار تو ابو سفیان کہنے گا یہ کیا ہے یہ کیا ہے تو حضرت عباس نے کہا یہ اللہ کا رسول ہے یہ اللہ کا رسول ہے اور یہ مہاجرین اور اس دن ان کا زبیر رضی اللہ دائیں طرف کا جھنڈا سنبھالا ہوا تھا اور اس پانچ ہزار کے جو لشکر کا جھنڈا تھا یہ حضرت سعد بن عبادہ کے زبیر کے ہاتھ میں جھنڈا تھا سب سے پہلا لشکر دوسرا جو لشکر تھا وہ زبیر کا تھا اور ان کو حکم تھا مکے کے اوپر والی طرف سے آؤ آو اور حجون کے مقام پر جا کے بیر جیتوا پہ جا کے جھنڈا گاڑ دو اور میرا انتظار کرو یہ جھنڈا سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں اور ایک بڑی کڑکدار آواز تو ابو سفیان نے کہا یہ آواز کس کی ہے تو عباس نے کہا یہ عمر کی آواز ہے عمر کا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان قریش میں چھوٹا چھوٹے سے مراد ہے عدد میں چھوٹا عدد میں شرافت عدد تو ابو سفیان کہنے لگا یہ بنو کاب یہ بھی سردار بن گئے یہ تو تھے بڑے تھوڑے یہ تو تھے بڑے حقیر سے تو کہا عباس نے ابو سفیان اللہ اسلام کے ذریعے سے جس سے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور عمر کو اللہ نے اسلام کے ذریعے سے عزت بخشی ہے تو جب یہ غبار اٹھا اور لشکر بیچ وادی میں آیا تو وادی تنگ پڑ گئی پانچ ہزار یوں سفن کے گزرا تھا تو وادی تنگ پڑ گئے تو اب ابو سعد میں عبادہ نے جب ابو سفیان کو دیکھا تو کا اکبر ابو سفیان الیؤم یوم الملحما الیم یوم آج بڑا گرم دن الیم تستا آج بیت اللہ کی حرمت اٹھا دی گئی آج قریش کے خون سے ہماری تلواریں رنگین ہوں گی ابو سفیان تو کانپنے لگا تو مر گئے آج قریش برباد ہو گئے جب تھوڑا سا غبار ہٹا تو اللہ کے رسول کی شان میں تھے آپ اپنے اونٹنی قصبہ پر تھے اور آپ اونٹنی کے پالان پر آپ کی کھوڑیوں لگی ہوئی تھی اور آپ کے دائیں طرف ابو بکر صدیق اور آپ کے بائیں طرف اسید بن حد اور آپ کے پیچھے اسامہ بن زید اور وہ زور زور سے سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے اِنَّا فتحنا لك فتح سورہ فتح کی تلاوت ہو رہی ہے اور دائیں طرف ابو بکر رہے اور بائیں طرف اسید بن بین ہیں اور جھنڈا سات بن عبادہ کے ہاتھ میں ہے اور آپ کا تھوڑی پالان سے لگی ہوئی ہے اور آپ اپنی زبان سے فرما رہے وحدہ وحدہ آپ ان الفاظ کو دوہرا رہے آج یہ کیا, کیا میں نے نہیں کیا تو نے کیا میرے ساتھیوں نے نہیں کیا تو نے کیا آج تیرے فضل سے ہوا جب یہ ابو سفیان کے قریب آئے تو ابو سفیان نے نعرہ لگایا یا رسول اللہ آپ نے سر اٹھایا کیا ہوا کیا کیا آج خون بہانے کا دن ہے کیا نہیں یوم آج رحم کھانے کا دن ہے آپ کا جھنڈے والا تو کہہ رہا ہے الم المرحما تو حضرت عثمان اور عبد الرحمان بین اوف نے کا یا رسول اللہ ساد طبیعت کے تیز ہیں آپ ان سے جھنڈا واپس لے لیں کہیں وہ تلوار چلانے میں تیزی نہ دکھائیں تو میں اپنے نبی کی فراست تدبیر پہ قربان جاؤں اب سردار ہیں ان سے جھنڈا لینا کوئی چھوٹا کام تو تھا نہیں تو ان کی عزت نفس بھی باقی رہے تو آپ نے کیا کیا ان کے بیٹے کو بھیجا قیس قیس بن جو ان کے جان نشین ان کو بھیجا کہ جاؤ کہو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے جھنڈا تجھے دے دیا جائے اگر جھنڈا باپ بیٹے کو دے دے تو وہ کوئی دل کو نہیں برا لگتا کسی اور کو ملتا تو پھر برا لگنا تھا تو بیٹے کے ہاتھ میں پکڑانے کا حکم جب ملا تو دل مطمئن ابا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جھنڈا مجھے میرے حوالے کرو تو پھر نہیں کوئی نشانی لے کر آؤ نشانی لاؤ تو واپس گئے یا رسول اللہ ابا نشانی مانگ رہے ہیں تو آپ نے ایسا اپنی پگڑی کو اتارا اس دن آپ نے سیاہ پگڑی باندھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر یمن کی سرخ چادر کا چادر کاٹ کرنا ایک سیتا اوپر باندھا ہوا تھا نشانی کے لیے اور آپ نے ایسے پگڑی اتاری اور جاؤ اپنے باپ کو دکھاؤ کہ یہ میری پگڑی نشانی ہے کہ میں نے ہی تمہیں جھنڈا لینے کا حکم دیا ہے جب جبکہ د... پگڑی کو دکھایا تو سعد کانپ گئے اور فوراً جھنڈا اپنے بیٹے کے حوالے فرمایا اس طرح سعد کی عزت بھی باقی رہی ان کا دل بھی باقی رہا کیونکہ بیٹوں کو دیتے ہوئے کوئی تکلیف نہ تھی تو پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا جو ہرم میں پہنچا امن جو گھر میں بیٹھا رہے امن جو اب سفیان کے گھر میں امن سب کو امن آج خون بہانے کا دن نہیں ہے آج رحم کھانے کا دن ہے پھر آپ مکہ کے اوپر سے داخل ہوئے آپ مکہ میں جب آتے تھے تو جنت المالا کی طرف سے آتے تھے اور جب مکہ چھوڑتے تھے تو مسفلا سے مکہ سے باہر نکلتے تھے تو آپ مکہ میں آئے بی روزی تو آ کر وہاں آپ ام رضی اللہ عنہ حضرت علی کی بہن ان کا گھر تھا وہاں آپ نے غسل کیا اور آٹھ رکاط نقل چاشت کی نماز پڑھی یہ زندگی میں ایک ہی دفعہ آپ نے پڑھی ہے. اس لیے بازے کہتے ہیں کہ یہ شکرانے کے نفل ہیں چاشت کے نہیں ہیں اور بازے کہتے ہیں یہ چاشت کے نفل ہیں بہرحال دونوں ہی باتیں ٹھیک ہیں پھر اس کے بعد آپ نے امے ہانی سے پوچھا امے ہانی کوئی کھانا ملے گا کا یار رسول اللہ یہ ہے سرکہ ہے اور یہ سوکھی روٹی ہے تو آپ نے کہا جس گھر میں سرکہ ہو اس گھر میں تو کبھی سالن کی کمی ہو ہی نہیں سکتی پر آپ نے سرکے سے روٹی کھائی اور اس کے بعد آپ اپنی اونٹنی کے در متوجہ ہوئے تو ایک رکاب عثمان بن طلحہ نے پکڑی اور دوسری رکاب دوسری رکاب یہ بلال نے پکڑی اور اونٹنی کی نکیل محمد بن مسلمہ نے پکڑی تو ایک صحابی نے ادھر سے ہاتھ دیا دوسرے نے عثمان بن طلح نے ادھر سے بلال نے ادھر سے آپ نے رکاب پہ پاؤں رکھے اور آگے محمد بن مسلمہ انصاری ہیں انہوں نے آپ کی اونٹنی کی نکیل کو پکڑا ہوا تھا اور صحابہ ایسے دو صف بنا کر حرم تک قطار بنا کے کھڑے تھے تو آپ کی اونٹنی ان کے قطار کے اندر میں سے گزرتے گزرتے گزرتے حرم میں آپ داخل ہوئے اور آپ نے اونٹنی کسوا پر طواف کیا سارا اور آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی آپ یوں اشارہ کرتے بتوں کی طرف ج الحق وزحق الباطل تو وہ پتھر اونت منہ زمین پہ گرتا تھا یوں یوں یوں اشارہ کرتے گئے اور پتھر گرتے گئے گرتے گئے گرتے گئے تو آپ نے سارا طواف کیا سات چکر آپ نے مکمل کیے پھر آپ نے نفل پڑے پھر بیت اللہ کا دروازہ بند تو آپ نے کا چابی لاؤ عثمان بن ابھی تلحا وہ تھے عثمان بن تلحا یہ نے رکاب پکڑی یہ ہیں عثمان بن ابھی جب آپ مکے میں تھے ایک دفعہ تو آپ نے کہا عثمان بیت اللہ میں جانا چاہتا ہوں دروازہ کھولو کہا جاؤ, جاؤ بڑا آیا اندر جانے والا تو آپ نے کہا وہ کیا دن ہوگا جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی میں جسے چاہوں گا دوں گا تو کہنے لگا وہ دن پریش دیکھیں گے نہیں اور آج اللہ نے وہ دن دکھا دیا حضرت علی گئے اور عثمان سے چابی چھین کر لائے اور آ کر بیت اللہ کا دروازہ کھولا تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اندر تین ستون تھے میں نے بھی وہ دیکھے ہیں وہ دیکھے ہیں انیس سو چھیانوے میں بیت اللہ کو کھولا گیا اندر تعمیر وہ ستون بدلے سارے اندر کا پتھر بدلا تو جو بیت اللہ کی پولیس کا بڑا انچارج تھا اس کا چلہ لگا ہوا تھا میں نے اس سے کہا تیرا پولیس مین ہونا میرے کیا کام آئے گا آج مجھے اندر لے جا انہوں نے کہا حاضر لے جاتا تو اس نے مجھے ساتھ لیا اور وہ سو ان انہوں نے ایک دیوار بنا دی تھی بیت اللہ کے چاروں طرف ایک آرزی دیوار تھی ایک کاک کی تو اس کے باہر طلاف ہوتا تھا اندر نہیں ایک گیڑ تھا وہ مجھے لے گیا گیٹ کھلوا کے چل جا مرضی جا پڑ نفل تو وہ کچھ کئی سو سال پرانے جو ستون تھے لکڑی کے تین ستون جب داخل ہوتے تھے نا تو تین ستون تھے ایسے دو ادھر اور ایک دروازے کے تھوڑا سا ادھر اور دو یہ دروازہ ہے تو دو ستون ادھر اور ایک ادھر یہ بیچ میں جگہ ہے تو مجھے تو کوئی خبر نہیں ہے لیکن میں نے سیدھا ادھر ہی جا کر نفل پڑے یہیں بعد میں جب میں نے مکہ کو تفصیل سے پڑھا تو پھر مجھے پتا چلا کہ اللہ کے نبی نے بھی یہیں نفل پڑے تھے آپ نے دو ستون ادھر چھوڑے اور ایک ستون ادھر چھوڑا اور اس کے بیچ میں دیوار اور آپ کے درمیان تین ہاتھ کا فاصلہ تھا تین ہاتھ کا فاصلہ کر کے آپ نے دو نفل ادا کیے اور لمبی دعا مانگی پھر آپ باہر نکلے اور ملتزم کے ساتھ آکر چمٹ گئے کافی دیر خالد من ولید اوپر پہرا دیتے رہے کہ جم پھٹا نہ ہو اور لوگوں کو پیچھے ہٹاتے رہے ان کے پہرے میں اب یوں لگے رہے لگے رہے لگے رہے پھر اب بادشاہ جب آپ فارو یا رسول اللہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں یہ بھی ہمارا کام اب یہ چابی اللہ نے دے دی اب یہ بھی ہمارا ہی کام کر دیں چابی بھی ہمیں ملے اور خاجیوں کا پانی بھی ہمیں ملے آپ خاموش رہے آپ کچھ نہیں بولے آپ نے کہا عثمان بن ابھی تلا کو بلایا جائے جو برا کرے اس سے اچھا کرو جو توڑے اس سے جوڑو جو نہ دے اس سے دو میرا نبی آج کر کے دکھا رہا ہے عثمان میں ابھی تلا آئے کہا عثمان وہ دن یاد ہے جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ وہ کیا دن ہوگا جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی میں جسے چاہوں گا دوں خلد خالدہ لے یہ ہمیشہ تیری نسل میں رہے گی کبھی نہ نکلے گی وہ چابی عثمان بن خالد نے لی اور ساری زندگی انہیں کے پاس رہی وہ بے اولاد تھے تو انہیں انتقال پر اپنی یہ چابی شیبہ اپنے چھوٹے بھائی کو دی شیبہ بن ابھی طلحہ اس شیبہ کی نسل میں آج تک وہ چابی چلی آ رہی ہے میں نے اس چابی کی زیارت کی ہے کیونکہ وہ چابی بردار رائمنڈ آ کر ایک ہفتہ لگا کر گیا ہوا ہے یہاں اللہ کے راستے میں ایک ہفتے کے لیے آیا تھا دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیت اللہ میں پہنچایا اس کے ذریعے سے. پہلی دفعہ وہ پولیس والا لے گیا دوسری دفعہ اس کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے اندر پہنچایا تو وہ اتنی بڑی ہے چابی جس کو سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے اور وہ سبز ریشمی غلاف میں تھی میں نے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھی لیکن یہ وہ چابی نہیں جو اللہ کے نبی کی تھی کیونکہ یہ دروازہ تو عال سعود نے کے نیا لگوایا ہے یہ اس کی چابی ہے تو آپ نے وہ چابی عثمان کو دی عثمان نے اپنے بھائی شیبہ کو دی مورخہ 18 ستمبر سن 2008 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب مقام اسماعیل مرکز فیصلہ بیان فرما رہے تھے موضوع تھا جنگ بدر تیار کردہ علمی کیفیٹ گھر کیفیٹ اور شیری ملنے کا پتہ نما لیں علمی نمبر پانچ نر تبلیغی مرکز مدنی مسجد فاطمہ پلازا بلاک نمبر 7۔ فرل بی ایریا کراچی علمی کیا گھر فون نمبر 682259 ایٹل ٹو ٹریپل موبائل زیرو ٹریپل اور کے پاس وہ چابی نہیں ہے اور کیا مت تک میرے نبی نے کہا تھا تیری نسل میں رہے گی تیری نسل سے باہر نہیں جائے گی وہی آج تک چابی بردار چلے آ رہے ہیں پھر اس کے بعد آپ بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور یوں اس کے دونوں چوکٹوں پر ہاتھ رکھ دیا اس سارا حرم بھر گیا مکے والوں سے اور کاپرے سارے قاتل جنونی سامنے یا اہل مکہ یا میں قریش ما انا سانعن بکم اے ماشر قریش اے مکے والو اب میں کیا کرنے لگا ہوں تمہارے ساتھ دنیا میں پہلی دفعہ یہ ہونے لگا ہے کبھی نہیں ہوا کہ دشمن کو معاف کیا جائے تو سہل عمر نے کہا کریم اخن کریم ابن عقیم کریم آپ بڑے سخی بڑے سخیوں کے بیٹے بڑے شریف بڑے شریف کے بیٹے معافی معافی آپ نے کہا جاؤ جیسے یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا تصریف علیہ اللہ ولکم جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں اس معافی پر سارا مکہ ایمان میں آیا اور کلمہ پڑھا اور سب مسلمان ہوئے یہ زہر سے پہلے کی ساری آپ کو میں کاروائی سنا رہا ہوں اس دن جمعہ تھا اس دن جمعہ تھا تو یہ اس سے پہلے کی ساری آپ کو لیکن نماز پڑھی گئی جمعہ پڑھا نہیں پڑا اس کی تصدیق نہیں ملتی نماز پڑھی گئی زہر کی مسافر تھے آپ مسافرانہ نماز پڑھی انیس دن مکے میں قیام رہا یا سولہ دن رہا نماز آپ نے مسافرانہ پڑھی اور پھر جب نماز کا وقت آیا تو آپ نے بلال سے کہا بلال کابے کی چھت پہ چڑھ اور اذان دیں اندر سے سوراخ ہے اوپر سوڑ, اندر سے سیڑھی اوپر جاتی ہے یوں یہ دروازہ تو ادھر سیدھے ہاتھ سیدھے ہاتھ میں تو اندر جا کے دو دفعہ دیکھا سیدھے ہاتھ سیڑھیاں جب آپ اندر گئے نا تو اندر تصویریں بنی ہوئی تھیں باپ نے زمزم کا پانی منگا کر خود اپنے ہاتھ سے بیت اللہ کی دیواروں کو صاف کیا اور دھویا ایک مٹی کا کبوتر بنا تھا اس کو توڑا ابراہیم کی تصویر تھی ان کے ہاتھ میں تیر پکڑائے تھے وہ اپنے سارے کیے ساری دیواروں کو دھو کر صاف کرنے کے بعد پھر اب بحت لائے تاکہ بلال چڑھ اوپر اجان دے بلال اوپر چڑھے اجان دینے کے لیے تو آفتاب بن اسکر ہے میرا باپ مر گیا اس نے یہ تماشا نہیں دیکھا ہرش بن ہشام کہنے لگے اس کو کوئی اور, ن... اور کوئی اس کالے غلام کے سوا اسے اور کوئی ملائی کوئی نہیں ابو سفیان کہنے لگے بھائی میں کچھ نہیں کہتا ورنہ یہ پتھر بھی بتا دیں گے کہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد آپ وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے کہا آفتاب کیا کہہ رہے تھے تیرے باپ نے یہ تماشا دیکھا نہیں اور پہلے مر گیا عارف تو کیا کہہ رہا تھا کہ اس کالے کے سوا مجھے اور کوئی ملا نہیں ابو سفیان تو پتھروں سے بھی ڈر گیا کہ کہیں مجھے خبر نہ دے دیں اس وقت ان تینوں نے سچے دل سے کلمہ پڑھا کہ تو سچا نبی ہے اس بات کی خبر کسی کو نہیں تھی اس بات کی میرے ہم تینوں کے سوا کوئی چوتھا تھا نہیں ہمارے پاس پھر آپ نے ازان دلوائی تو ازان جو دلوائی نا تو سامنے کچھ لڑکے بلال کی ازان کے ساتھ ساتھ نقل اتار رہے تھے چڑا کر نقل اتار رہے تھے تو اس میں ایک بچے کی آواز زیادہ اونچی تھی تو ازان ختم ہوتا میں نے کہا ان کو پکڑو یہ کون ہے تو بچے بھاگ گئے تو بچے پکڑے گئے وہ آگے سارے آپ نے کہا تم میں سے کون نقل اتار رہا تھا تو لڑکے یہ اتار رہا تھا یہ یہ لڑکا اتار رہا تھا تو آپ نے کہا کہو کیا کہا تھا تو انہوں نے کہنا شروع کیا نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا بیٹا کہہ رہے تھے جب انہوں نے دوبارہ کہا تو اسلام اندر میں اتر گیا اور وہ کلمہ پڑھ کر کہنے گئے یا رسول اللہ اب آپ مجھے مکے کا موزن مجھے بنا دیں بس آج کے بعد تو اس مسجد کا موزن ہے یہ کون ہے یہ ابو محضورہ ہے یہ چار دفعہ کہا کرتے تھے ارشد اللہ الاََ اللہ اشد اللہ الاہ اللہ دو جو ہے چار دفعہ اشد اللہ محمد رسول اللہ اشد اللہ محمد رسول اللہ کیونکہ ان کو اللہ کے نبی کہلوا رہے تھے وہ کہلوانے میں ایک دفعہ کہلوایا نہیں پورا ہوا پھر دوبارہ کہلوایا تو وہ اذان میں چار دفعہ یہ کہا کر کہ میرے نبی نے مجھے کہلوایا تھا میں یوں ہی کہوں گا وہ ساری زندگی ایسی اذان دیتے رہے اور پیشانی کے بال مرتے دم تک نہ کٹائے کہ ان بالوں پہ میرے نبی کا ہاتھ لگا ہے میں انہیں قبر میں لے کے اپنے ساتھ جاؤں آپ کی عام معافی صرف سولہ آدمی سولہ تین, تین عورتیں اور تیرہ مرد ان کے قتل کا حکم دیا باقی سب کو معاف کر دیا پھر ان تیرہ ان سولہ میں صرف تین آدمی قتل ہوئے دو عورتیں اور ایک مرد دو مرد اور ایک عورت یہ قتل ہوئے باقی تیرہ کو معافی مل گئی اور سب نے کلمہ پڑھ لیا دو کہیں بھاگ بھوک گئے ان کا کوئی نشان نہ ملا تو میرے اللہ نے جو کہا تھا اندی فر ادا قل قرآن لڑکا علام اے میرے حبیب میں تجھے واپس لاؤں گا میں تمہیں واپس لاؤں گا میں نے تمہیں قرآن دیا میں ہی تمہیں واپس لاؤں گا میرے بھائی بات لمبی ہو گئی لیکن یہ سارے دونوں باتیں بتانا اس رمضان کے مناسبت سے بڑا ضروری تھا کہ یہ برکتوں والا رمضان ہے توبہ کرو اور اللہ کے دربار میں جھکو اور اس نقل و حرکت کو زندہ کرو جس پر اللہ نے بدر کو زندہ کیا فتح مکہ کو زندہ کیا جس پر شریعت کو مکمل کیا اور اس امت کو داعی بنایا اور سارے عالم میں یہ پھرے یہ واحد امت ہے جس کی تلوار چلی ہے اللہ کے کلین کو بلند کرنے کے لیے یہ واحد امت ہے جن کے سر کٹے ہیں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے یہ واحد امت ہے جنہوں نے ساری دنیا کے کفر کو للکارا کہ قولو لا الہ الا اللہ تفلح مہ تسل تو بھائیو یہ سبق ہم بھول گئے کہ ہم امت ہیں دعوت دینے والے اور کلمہ پھیلانے والے تو یہ اگلا جمعہ آخری ہے یہ تیسرا جمعہ ہے اور مجمع بہت بڑا ہے میں سب سے ہاتھ جوڑتا ہوں اکثریت نوجوان نظر آ رہی ہے رمضان ہے اللہ سے صلاح کر لو اللہ سے توبہ کر لو شاید بدر کے منظر پھر اللہ ہمیں دکھا دے شاید فتح مکہ کے منظر پھر اللہ ہمیں دکھا دے باد بہار شاید دوبارہ چل پڑے کیا پتا اللہ ہمارے مقدر میں بھی بہار کرے اور ہم بھی اسے دیکھنے والوں میں بنے بہار تو آئے گی ہی جب بھی دعوت چلی ہے چل دعوت کے دینے والے کمزور اور فقیر اور ٹوٹے سائیکل ٹوٹے موٹر سائیکل اور ٹوٹے ہوئے جوتے اور پھٹے ہوئے کپڑے ہوں لیکن لیکن لیکن اس دعوت دینے والے کے پیچھے اللہ ہوتا ہے اللہ اس کے پیچھے ہوتا ہے اللہ اس کے پیچھے ہوتا ہے ایک دن آتا ہے کہ اللہ دین دعوت دینے والوں کا کلمہ بلند کر کے دکھاتا ہے اور ٹھکرانے والوں کو اللہ تعالیٰ و خوار کر کے دکھاتا ہے پھر موت کے بعد کی اصل کامیابیاں الگ ہیں اور اصل ناکامیاں الگ ہیں تو بھائیو آج تیسرا جمعہ آ گیا یہ میں مسلسل یہیں پڑھا رہا ہوں میں آپ سے پھر ہاتھ جوڑتا ہوں اور آخر میں آپ سے پھر پھر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ توبہ کرو اور اللہ کے دربار میں معافی مانگو تو کرتے ہو توبا کہو یا اللہ میری توبہ کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اور عید کے فوراً بعد ہمارا اجتماع ہے جو فیصل باد دو حصوں میں تقسیم ہے اجتماع اب نو تاریخ کو ہمارا اجتماع ہے تو اجتماع سے اپنے مسجد اپنا محلہ اپنا علاقہ اپنا گاؤں اپنا شہر وہاں سے افراد بھی جماعتیں بھی بن بن کے اللہ کی راہ نکلنے کا نظام بناؤ اللہ ہمیں عمل کی توفیق وشے اور بھائی سنتیں پڑھنا. الحمدللہ وکفا عباده اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السیاں قال النبي صل الله تعا عليه وسلم من صام ربان ایمان واحس صاب غفر له ما تقدم من زمبهه وقال النبي صل الله تعا عليه سللم من قام ربان إمانًا واحس غفر له ما تقدم من ظمبهه وقال النبي وصل الله تباكر ت عليه وسلم من سما يمن تطبقعة ثم ه تعمل الأرضي ذهب لم يست في الطبه زون يومحصاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او قال الحمد لله وكفى وسلم على عباده الذين اصطفى أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر في الجنه وعمر في الجنه واسمان في الجنه وعالين في الجنه وزبير في الجنه وطلحه في الجنه وصاد في النبي وقتن في الجنه وأبو عبيدة من الجراح في الجنة عبد الرحمن بن عوف في الجنة والصيد بن الضيد أبو الأعوار في الجنة أولئك حزب الله ألا إنا حزب الله أم الغالبون ألا إنا حزب الله أم المفلحون وما إنا نسألك خير ما أسألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى صحابه الله عليه وعلى وعلى راشدین وبارک رخصرمائے الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياكنا هدوة إياكنا استعين اهدنا الصراف المستقيم صراف الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضاب عليهم ولم ضالين كله الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد اللہ اکبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ومن تسلام ومن تسلام وتبارك يا بالزلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريط له له الملك وله الحمد وهو كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له له له لا اله الا له له رب على وشكرك حسن لا لما ولا معطى لما منعت ولا غریب کیا اللہ روزے داروں کا مجمع تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دنیا اور آخرت کی ہم خیر مانتے ہیں ہمیں عطا فرما ہمیں محروم نہ فرما بدر کی فضا ہمارے لیے مقدر فرما فتح مکہ کی فضا ہمارے لیے مقدر فرما ساری دنیا کے اہل و باطل کو ہدایت عطا فرما جن کے مقدر میں نہیں وہ فرعون ہیں فرعون فکر ہیں ان کے ساتھ بدر کے کفار والا معاملہ فرما ان کے ساتھ بغیر پختار والا معاملہ فرما ان پر اپنے فرشتوں کے غیبی لشکر وطار یہ اللہ کو امت کے ایمان کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کے حفاظت فرما اہل کی اولاد کے عیال کی حفاظت فرما یا اللہ تو ہمارے ملک کی حفاظت فرما ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما یہ جتنا مجمع آیا ہوا ہے ان سب کو قبول فرما یا اللہ ہمارے روزے بھی قبول فرما ہماری طرح بھی قبول فرما جو عمرے پہ گئے ان کے عمرے قبول فرما جو تیری راہوں میں کر رہے تیرے پیغام کو لے کر ان کے قدموں کے غبار یا اللہ ایسے بابرکت کر دے کہ یا اللہ پورے عالم میں ایمان کی ہوا چلے ہدایت کی ہوا چلے جو تیرے دین کے لیے میرے مولا اپنی جان مال پیش کر رہے ہیں تو ان کی قربانی قبول فرما اور سارے عالم کے لیے ہدایت فیصلہ فرما مدار اطمک اتنا اط کان کہاں تو لیجیے مراکز یا اللہ سب کی حفاظت فرما یا اللہ جتنا مجمایا ہوا ہے ان کے اٹھتے ہوئے ہاتھ قبول فرما ہمارے روز قبول فرما یا اللہ ہمیں اپنی اپنا اپنا تعلق عطا فرما محبت عطا فرما معرکت عطا فرما ہم سے اپنے دین کا کام لے لے یا اللہ ہماری مصن آباد فرما دے ہمارے بازاروں سے سوز کو ظلم کو چوری کو کھوٹ کو ختم فرما ہمارے عواموں سے ظلم کو ستم کو جبر کو ابتبداد کو ختم فرما اے مولا کریم ہم سے راضی ہو جا ہم سے راضی ہو جا عرب و اعظم سے راضی ہو جا اور ہدایت کی ہوا چلا اور ہمیں اس کے لیے منظور و قبول فرما اور اس سارے مجمے کو یہاں قبول فرما کر ان کی بھی اور پوری امت کی دنیا اور آخرت بلی کر دیں اور ان کی اور پوری امت کو دنیا اور آخر کے ہر آخرت محفوظ فرما جو جہاں سے آگے ایمان پہ چلے گئے ان کی قبریں ٹھنڈی فرما دے رمضان کی برکات انہیں عطا فرما ہمیں بھی عطا فرما اپنے وقت پر ہمیں بھی ایمان کو دنیا سے اٹھا عافیت کی زندگی دے آفیت کی موت دے خوفناک موزی بیماریوں سے جملہ امراض سے نجات جاتا فرما جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما دے جہ دنیا بھی اچھی فرما دے اقبا بھی اچھی فرما دے ربانہ حسنا سلاثر حسنا وقینا النار اللہ تعالی آمین کا ترجمان بن کے تیرے دربار میں ارضی پیش کرنے آئے ہوں اے مالک اے مولا ہمارے مجرم میں ابو بکر جیسا کوئی نہیں ہے عمر جیسا کوئی نہیں ہے عثمان جیسا کوئی نہیں ہے علی جیسا کوئی نہیں ہے سب تیرے مجرم کٹھے ہوئے بیٹھے ہیں سب تیرے محفرمان کٹھے ہوئے بیٹھے ہیں اے مولا آج جیسے رحمت کے دن میں بھی تم نے فیصلہ نہ بدلا ہم ہلاک برباد ہو جائیں گے تجھے تیری عزتوں کا واسطہ آج کہہ دے جاؤ میں نے معاف کر دیا آج ایک دفعہ عرشوں کا اعلان کر دے میرے مولا کہ میں نے انہیں معاف کر دیا ہم میرے مالک لٹ چکے ہیں ایمان کے جنازے اٹھ گئے ہیں ہم یا اللہ اپنے گھر کو لٹتا دیکھ رہے ہیں ہماری کشتی ڈوب رہی ہے کوئی پار لگانے والا نہیں ہے اے ڈوبتوں کو پار لگانے والے اللہ اے یوسف کو کنویں سے نکالنے والے اللہ آجا ہمیں نکال لے سارا جہان ہماری کشتی میں سوراہ کر رہا ہے ہمیں ڈبونے پہ آیا ہوا ہے ہمارے معصوم بچوں کی فریادوں پہ کسی کو رحم نہیں آ رہا ہمارے بچوں کے بھوکے پیاسے تڑپنے پر کوئی رحم نہیں کھا رہا ہماری بیٹیوں کی عزتیں سر بازار میلان ہو گئیں اب تو آ جا, اب تو آ جا, بڑی دیر ہو گئی رمضان تو جا رہا ہے تو تو نہیں آ رہا رمضان تو جا رہا ہے تو تو جا میرے آقا پہلے آسمان پر تو آ ہی چکا ہے تیرا عرش تیرے لشکر تیرا سارا میرے مولا جاو جلال پہلے آسمان پر تو آ ہی چکا ہے تھوڑا اور نیچے آ جا آ جا, آ جا یہ ہمیں زمین کے خداؤں سے نجات دلا دے ان زمین کے فرونوں سے اب ہمیں نجات دے دے یہ زمین کے قارونوں سے ہمیں نجات دے دے آج تو تیرے سامنے ضد کرنے کو جی چاہتا ہے یا اللہ تیرے آگے لوٹ پوٹ ہونے کو جی जैसे ہے جیسے ہمارے بچے ہمارے سامنے رو دھو کے اپنی غلط بھی منوا لیتے ہیں اے ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ آج ہماری صحیح مان لے یا اللہ ہمیں نکال لے اس گرداب سے ہمیں نکال لے اس یا اللہ نا فرمانی کی زندگی سے ہمیں تو نکال لے ظالموں کے پنجوں سے اے مولا اے کریم تو سامنے آ تجے لپکنے کو جی جا رہا ہے تیرے پاؤں پکڑنے کو جی جا رہا ہے تیری منت کرنے کو جی جا رہا ہے تو ہمارے سامنے ہم تیرے پاؤں پکڑنا چاہتے ہم تج سے لونا چاہتے ہیں ہم تج سے چمکنا چاہتے ہیں مولا ہماری کوئی نہیں سن رہا رمضان میں امید تھی تیری در کھلنے کی پر پچیس روزے چلے گئے اللہ درد تو کوئی نہ کھلے پتا نہیں ہم تیری حکمتوں پہ ایمان لائے تیری مدد نہیں آ رہی تو, تو ہی سچا ہے ہم جھوٹے ہیں تیرے فیصلے نہیں بدلے تو تو ہی سچا ہے ہم جھوٹے ہیں پر ہم اپنی کمزور بھی تو تیرے ہی سامنے روئیں گے ہمیں درد ہوگی آئے تو تیرے سامنے کریں گے دکھ آئے گا تو تجھے سنائیں گے مولا گرو لگے گی تو تجھے آ کے دکھا بچہ مار کھا کے ماٮ ہی کو تو دکھاتا بچہ گلی میں پٹ کے آتا ہے اپنی ماں کی گود میں بیٹھتا ہے اسے اپنے, اسے اپنے نشان دکھاتا ہے مجھے یہاں مارا ہے مجھے یہاں مارا ہے ماں اس کے نشان چومتی ہے سہلاتی ہے سینے سے لگاتی ہے وہ بچہ بہل جاتا ہے ہمیں تو کوئی سہلانے والا نہیں ہے مولا ہمیں تو سنبھارنے والے ہیں کب یہ شام جائے گی کب تو صبح لائے گا ہماری تو پتھر آ گئی میرے مولا اس مشرق کا افق دیکھ دیکھ ہماری آنکھیں پتھر ہو رہی ہیں مالک ہماری امیدیں ٹوٹ رہی ہیں میرے آقا یہ جمعہ جا رہا ہے بلکہ چلا گیا چند گھڑیاں اس کی رہ گئی ہیں اس میں تو تم فیصلہ ظاہر کر دے ہم نے یا اللہ تیری ذات کو سامنے رکھ کے مانگا ہے ہمیں پتا ہے ہمیں جنید بغدادی کوئی نہیں بیٹھے ہوئے یہی ساری آوارا نسل ہے گانے بجانے میں ڈوبی ہوئی डूबी हुई میں ڈوبی ہوئی سود میں ڈوبی ہوئی حرام کھاتی ہوئی یا اللہ پر آئے تیرے ہی گھر پر ہیں ہم کسی اسمبلی کے باہر دھرنا نہیں دے کے بیٹھے ہوئے نہ ہم وہاں جائیں گے نہ ہمیں لے جانا ہمیں یہی لانا یہی لانا ہم یہاں دھرنا دے کے بیٹھے ہیں یہ جمعے کی گھڑیاں قبولیت کی ہیں ہماری سن لے میرے مالک اے اس مجلس کے فرشت ہو ایس مسجد کے فرشت ہو آ جاؤ آج تم بھی ہمارے ساتھ آنسو بہاؤ ہمیں ہمارا رم بنا کے بولا کوئی بھی تو نہیں جو تیرے آگے کھڑا کرتے اور تجھے کہتے تجھے اس سے محبت کا واسطہ کوئی بھی نہیں ہے یار کوئی بھی نہیں دھرتی خالی ہوئی پڑی ہے لیکن میرے مالک میرے آتا اتنا مان ضرور ہے گندے ہو کر بھی تجھے پکارا تیری نام قربانی ہے تجھے ہی پکارا ہے جہنم میں ڈال دے تیرا عین انصاف ہوگا تو بجلیوں کو ہم پر لا برسا دے عین انصاف ہوگا تو پتھر برسا دے تیرا انصاف ہوگا چونکہ ہم ہیں ہی بڑے گندے تیرا کھایا تجھے للکارا تو نے دی تھی جھکانے کے لیے ہم نے ساری آنکھوں کو بے حیا کر دیا تونے کان دیے تھے قرآن سننے حلال سننے ساری نسل گانے سننے بیٹھ گئی اللہ او میرے مولا ہم لٹ گئے وہ تو آ جا ہمارے گھر کو آگ لگی ہے ہم تو ہائے کرنے پر بھی پکڑے جاتے ہیں مولا تو آنا ہمارے گھر نہیں جل رہے ہماری نسل جل رہی ہے ہماری دکانیں نہیں جل رہی ہمارا ایمان جل گیا ہماری تہذیب جل گئی ہمارا اخلاق جل گیا ہمارا حیا جل گیا ہمارا راتوں کا روزہ ناچنے میں بدل گیا مسجدوں کو جانا رقص گاہوں کو جانے میں بدل گیا انصاف کے ترازو سے مظلوم کا خون ٹپکنے لگا عدالت کی دیواروں سے اللہ مظلوم کے خون کے چھیڑنے نظر آنے لگے اے مولا کریم مالدار باغی ہو گئے یا اللہ فقیر نافرمان ہو گئے دے اور درد ہو گئی نوجوان آوارہ ہو گئے بتا جس مالی کا سارا چمن لٹ جائے آگ لگ جائے وہ ہے نہ کرے تو کیا کرے ہمارا تو سب کچھ اجڑ گیا ہے یہ مسئلہ اب تو حل کرے گا تو ہوگا اتنی بڑی گمراہی کو ہم نہیں بدل سکتے ہم ٹکڑ بھی مارے تو سر پوٹتا ہے ہم چلنا بھی چاہے تو دلدل ہے ہم چڑھنا چاہے تو بلند و بالا پہاڑ چوٹیا ہے دعا آ میرے آتا خلیل کے اے آگر کے بیٹے کو خلیل بنانے والے اللہ اے ولید کے بیٹے کو سیف اللہ بنانے والے اللہ اے پتا کے بیٹے کو فاروق بنانے والے اللہ اے تین سو ساٹھ پتھروں کے پجاریوں کو رضی اللہ عنہ بنانے والے اللہ اے یوسف کو کو میں بچانے والے اللہ اے یونس کو مچھلی میں بچانے والے اللہ اے چھری کے نیچے اسماعیل کو بچانے والے اللہ اے سہراؤں میں بنی اسرائیل کو کھانے کھلانے والے اللہ اے سمندروں میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو راستے دینے والے اللہ اے مولا تجھے تیری عزتوں بلندیوں کا واسطہ تو آ کے اس بگاڑ کو ختم فرما ہم آج ہو چکے ہیں ہر طرف لاشیں ہیں تیرے محبوب کی سندوں کے آج تیرا نبی ہوتا وہ کتنا روتا میرے آقا تجھے اس کے آنسو کا واسطہ میرے اللہ اس اسمت کی بگڑی بنا دے ان کے ہاتھوں میں قرآن پکڑا دے ان کے ہاتھوں سے گٹار واپس لے لے یا اللہ ان کی زبانوں کو قرآن پہ جاری کر دے ان کی زبانوں سے گندے گانے واپس لے لے یا اللہ ہماری بیٹیوں کو ایمان کی حیا کی چادر دے دے ہم لٹ گئے ہماری بیٹیاں بازار کی زیرت بن گئی آئے ہائے میرے آقا تجھے کیا سنا ہم پہ کیا ہو گیا اپنوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا غیروں نے ہمارے ساتھ کیا کیا اے مالک دوری دار کے خنجر ہیں ہمارے سینے چھلنی ہو رہے ہیں تو آج بھی نہ آیا کر تو کب آئے گا یا اللہ اب تو بڑی دیر ہو گئی ہے میرے آقا اب تو بڑی دیر ہو گئی ہے میرے آقا زمین کا کلیجہ پکتا ہے آسمان کے برشتے بھی یا اللہ وہ نوا کونا ہے اب تو در کھول دے کھول دے آیا تو آ جا او محمد مصطفا کے اللہ اس سے بڑا واسطہ ہمارے پاس کوئی نہیں بس معافی دے دے معافی دے دے بس او بس بس قلی. بس قلی. اللہ تمے فرون سے نجات دے نا ان فرونوں کو پکڑ تھی اللہ تمے نمرودوں سے نجات دے ان نمرودوں کو پکڑ دے رہے اللہ ہمیں شردا سے نجات دے ان شدادوں کو پگڑ، ان پکڑوں کو پکڑ جنہوں نے ہماری بیٹیوں کو نگا کر دیا انہیں زمین میں دلہا جنہوں نے ہمارے بچوں کے منہ سے نوالے چھین لیے ان کو عبرت کا نشان بنا جنہوں نے ہمارے خون کی ہولی کھیلی تو ان کو پارا پارا فرما جو آج تکبر سے سی اڑی مار کے چل رہے ان کے ٹانگے توڑ دے میرے اللہ یہ جو آنکھیں آوارہ ہو گئی ہیں اے اللہ اے مولا اے بے زوال اللہ اے لا زوال اللہ ان پہ کرم فرما مور رکھا اٹھارہ ستمبر سن دو ہزار آٹھ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب با مقام اسماعیل مرکز فیصلہ بعد جمعہ سے قبل بیان فرما رہے تھے موضوع تھا جنگ بدر تیار کردہ علمی کی گھر کیفی اور شدید ملنے کا پتہ نام علمی کی گھر دکان نمبر پانچ نر تبلیغی مرکز مدنی مسجد فاطمہ پلازا بلاک نمبر سیون فیڈر بی ایریا کراچی علمی کی شکل فون نمبر سکس موبائل 0332179409